you see the last photo last الحمد للہ وسلاتُ وسلام علیہ رسول بن شعیط فص ال ذکر ان گن لا تعلمون اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو یہ تو میں ویسے بات کر رہا ہوں شروع کرتے ہیں تو اہل علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین فعبین تابعین تبتابعین، یہ تب و تعبین کا زمانہ ہے جس میں ہم اس وقت اس بات کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ عمل کا اور ایمان کا کیا رشتہ ہے کتاب ہے ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کی کتاب الائیمان و معلمی معالم کہتے ہیں نشان راہ کو اس کے معالم کیا ہیں پہچان کیا ہے وہ سننی اس کی سنتیں کیا وہ استقمال اس کا مکمل ہونا کس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کامل الامان ہو جائے وہ درا اور اہل ایمان میں تفاوت جو ہے درجات کے اعتبار سے وہ کیا ہے اور کن بنیادوں پر اس سے پہلے کہ ہم کتاب کو پڑھنا شروع کریں یہ میرے پاس جو کتاب ہے رسالہ ہے المکتب الاسلامی کا اس میں حق کا کہ قدم الُ و خر رجا احادیثہ ہو وہ اللہ علیہ محمد ناصرالدین البانی یہ پیش لفظ آپ کے پاس نہیں ہے یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں سن لیں اور انشاءاللہ باقی رسالہ ایک ہی ہے ہمارا اسی سے پڑھیں گے تو یہ ان کا تعارف کرواتے ہیں جن سے ہم ابھی علم حاصل کرنے والے ہیں انشاءاللہ کہ ہوا ابو اوبید القاسم بن سلام البغدادی یہ بغداد کے عالم ہیں الامام المجت البح متحد امام ہیں اور سمندر ہیں علم کا لغوی ہیں فقیر ہیں صاحب المصنفات بہت سی مصنفات ہیں ان کی بولدہ بھی حرات حرات میں پیدا ہوئے ایک سو ستاون ہجری میں وقان ابو عبد نوبین اور ان کا باپ جو رومی غلام تھا لباس اہل حرات لباس اہل حرات کے دیکھیے اسلام کے اندر کتنا انصاف اور کس قدر پذیر آئی ہے مسلمانوں کے معاشرے میں اس وقت کہ ایک غلام کا بیٹا کتنا بڑا امام بنتا ہے سامعہ جمع من ال آئمہ انہوں نے بڑے بڑے آئمہ کی ایک پوری جماعت سے احادیث سنی ہے بے سفیان ابن و مشہور عالم یہ زندہ ہیں اس وقت اور قرون مفضلہ کا سورج جو ہے وہ زرد ہو چکا ہے کیونکہ دو سو بیس ہجری تک قرون مفضلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلا اٹھنے والا زوردار فتنہ جو ہے وہ معازی کا ہے کہ وہ حاکم ہوئے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان سے ٹکرائے وہ اسماعیل ابن علیہ وہ عزید ابن الحرون یہ بہت بڑے سب آئمہ ہیں ویاحیہ بن سعید القطان و الرحمن بن مہدی و حماد ابن سلمہ وغیرہ ہوں شخل بان کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ سے انہوں نے حدیث سنی وہ حرد ان اور ان سے جو حدیث بیان کی امام دارمی نے بیان کی ابو بکر ابن ابی دنیا انہوں نے بیان کی و علی ابلو عبد العزیز البغی انہوں نے بیان کی ان سے وہ محمد ابن الحیہ المروزی انہوں نے بیان کی واخرون امام اسحاق بن رہے اسحاق بن رہوے تو بہت بڑے امام ہیں اور اساتذہ میں سے ہیں احمد بن حنبل کے ہمپلا آدمیوں میں سے ہیں اسحاق بن رہوے اور احمد بن حنبل دونوں شریک تھے ایک جگہ پر تلبیس سے میں لکھتے ہیں امام ابن الجوزی تو اس میں فلم ایک شخص بڑی حدیثیں سنا رہا تھا اس نے امام اسحاق بن رہے سے یا احمد بن حنبل سے کچھ وہ حدیثیں سنائی جن کو وہ نہیں جانتے تھے تو اس پر امام اسحاق بن رہے سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے میں امام میں اسحاق بن ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہے ہم نے کب تجھے یہ حدیث بیان کی اس نے کہا میں سنا کرتا تھا کہ امام یہ اسحاق بن رہے اور احمد بن حمبل آمق ہے آج پتہ چلا تمہارے علاوہ کوئی احمد بن حمل اور اسعد بن نہیں جھوٹے لوگوں کا یہ انداز احمد بن حمبل کف سے اپنا منہ چھپانے لگے شرمیلے اور بہت حیا والے انسان تھے یہ فرماتے ہیں بن اللہ اللہ حق کو محبوب رکھتا ہے ابو عبید و منی و افقا ابو عبید جو ہے مجھ سے زیادہ عالم ہے اور مجھ سے زیادہ فقیر ہے یہ کون کہہ رہا ہے اس حق میں کہہ رہے معمولی آدمی کا کال نہیں ہے اس امام کی صنعت ہے ناہنو پھر یہ بھی کہا ناہن نہ ہم اس کے محتاج ہیں علم کے حصول کے لیے وہ ابو عبید لاحتاج ولین اور یہ ہمارا محتاج نہیں و کال احمد ابد جو اہل سنت کے وہ امام ہیں جو مارکا میں سب سے آگے نظر آتے ہیں ابو عبید استاذ ابو استاذ ہے اور ہر روز اللہ خیر میں اضافہ کرتا ہے اس کے لیے ان کے بارے میں فقال ابو ابید الناس انہ ابو عبید تو وہ شخصیت ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے اتنا بڑا آدمی وکال ابو داود ابو داود نے کہا ہے اور معمون ہے اس سے روایت بیان کرو اور لو کار الحافظ زہبی حافظ زہبی جو بہت بڑے نقبت بہت بڑے رجال کے ماہر عالم ہیں آپ جانتے ہیں یہ فرماتے ہیں مناظر من کی کتب ابی و بید علام جس نے اس کی کتابوں میں دیکھا اس نے اس کی قدر و منزلت جان لی حفظ علم کے حفظہ علم میں اس کا کیا مقام ہے مکانا حافظ الحدیث حدیث کا حافظ تھا اور حدیث کی علتوں کا حافظ تھا عارفن بالفق فقہ کو جانتا تھا ولی اختلاف اور علماء کے مابین اختلاف کا ماہر تھا رقص فل لغا لغا میں تو وہ ایک رقص تھا ایک زبردست ماہر امام تھا امام فل کرعت اور کراعت کا ماہر تھا یعنی اشرا کرعت یا باقی کراط جو اس کے علاوہ ہے لہو فی ہا اس میں انہوں نے تصنیف بھی کی ہے وقا لی میری کتاب میں نے ان کی تصانیف میں سے کتاب الموال دیکھی اور کتاب الناص ناسخ منسوخ دیکھی وکال و خطیب خطیب بغدادی نے کہا وکانا ذا فضل بہت فضل والا تھا وہ مذہب حسن اور بہت صحیح تھا اس کا راست دین میں استباط استدلال میں وہ کتب ہوں اس کی کتابیں بہت خوبصورت ہیں بہت اچھا مواد رکھتی ہیں طیبہ مطلوبہ فی کل ہی بلند ہر شہر میں ان کی طلب ہے لوگوں کو اہل سنت کو بروات انہوں مشہور سکات اور اس کی کتابوں کو روایت کرنے والے مشہور سکاط ہیں سکا لوگ ہیں زو ذکر و نمل جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر جانے جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ امت کے اندر ایک ستارہ ہے ایک اپنی قوت ایمان اور قوت علم کے ساتھ مشہور ہے وہ کتاب ہو فل اموال اور جو اموال میں کتاب لکھی خلافا کے لیے میری آسانی ماں سنفا فلفق و اجبد یعنی فکر میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اموال میں ان میں احسن ہے بہترین ہے جتنی اموال کے اندر لکھی فلفک وہ اجب اور ان میں سے اجب ترین کتاب کل میں کہتا ہوں شیخ باندھی کہتے وما حاضی ابل کہ منا ابل فضائل کے باوجود فن النا لو یو خرجو لمن سنہ جو ہے سیاست والے انہوں نے اس سے کوئی حدیث نہیں لی ہے فضا رواط الحدیث استقات یہ اس بات پر کھلی دلیل ہے کہ بخاری مسلم ترمزین عیسائی ابود یہ جو مشہور ہیں سننا کو لوگوں تک پہنچانے والے امام انہوں نے ہر ایک سکہ سے روایت نہیں لی یہ اگر ہم عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے ہر سکہ سے روایتی نہیں نہیں وہ سکا ہی نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے غرابہ بعد باد حالا. اس کے بعد کوئی یہ بات جو ہے معیوب نہیں ہے اور غیر مانوس نہیں ہے. اللہ یو خرج البخاری روات من رضی اللہ ضرواتی بلکہ غرابہ اس کے ساتھ کہ اس میں کیا غرابا چنتے ہیں اور خاص چن کر ایک روایت لاتے امین کلام ابی عبید اور اب عبید کے کلام میں سے کچھ کلام بھی ہم سن لیتے ہیں ان کا کلام المتبع سننا سنت کا جو متبع ہے، قل قابض وہ اس طرح ہے جیسے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیونکہ ان کا زمانہ وہ زمانہ ہے یہ دو سو چوبیس میں فوت ہو رہے ہیں اور دو سو بیس کے اندر یہ طوفان پوری طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا ہو تو انہوں نے وہ طوفان دیکھا ہے، اس واسطے اس میں کھڑے ہونے والے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور آج کے دن جو میرے وقت کے حالات ہے اس میں تو وہ شخص جو آج سنت کی اتباع کے ساتھ خاص آمد بن حمبل کی طرف اشارہ ہے کھڑا ہو گیا ہے وہ تلوار چلانے والے شخص سے جو اللہ کے راستے میں تلوار چلا رہا ہے اس سے بھی افضل ہے کل تو میں کہتا ہوں شخل بادی کہتے ہیں فی زمان ہی یہ اس کے زمانے میں حال تھا فما فی زماننا آج کیا کہنا چاہیے ہمارے زمانے میں اکامہ رہی محلہ بھی بغداد مدت بغداد میں ایک مدت رہے سما ولقضا پھر قذا جو ہے یہ قاضی بنے ترسوس میں وخارجہ باد حضالی کا علا مکہ پھر مکہ میں چلے گئے پھنسا کھانا اسی میں جو ہے سکونت پذیر ہوئے حتہ مات یہاں تک کہ مر گئے ثنا ارباب عشرین عطع دو سو چوبیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی رہی اللہ رحمت واسیہ تو یہ اس شخص سے آج ہم جو ہے درس لینے لگے ہیں جو کہ اس وقت تمام بڑے بڑے آئمہ کے اندر ایک ایمان کی حیثیت سے موجود ہے گویا کہ ہم بارہ سو سال پیچھے چلے گئے اور اسلام کے اندر ابھی جو چیزیں شامل لوگ کر رہے ہیں بے شک فرق جو ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے والے اور ان چیزوں کی صفائی کرنے والے وہ آئمہ الحمدللہ موجود ہیں جو میدان میں کھڑے تو توکل تو اللہ الرحمن الرحیم توکل تو اللہ اللہ پر میں توکل کرتا ہوں باب ناعطل ایمان فی استقمالی و درا یہ باب ہے ایمان کی نعت ایمان کیا ہے ایمان کی تعریف میں اور ایمان کے استقمال مکمل کرنے میں اور ایمان کے درجات میں اخبرنا الشیخ ابو محمد عبد الرحمان ابن عثمان ابن معروف عثمان ابنی معروف یہاں پر زیر آئے گی ہمیں خبر دی شیخ نے اس کا جو نام پڑا میں نے آنی یعنی میرا مطلب ہے ابن عبی نصر ان کو ابنا نصر معروف طور پر کہتے ہیں فی چار سو بیسری میں ابو یعقوب نے بیان کیا اسحاق ابن ابنی یا قاسم بن سلام جو قاسم بن سلام کے صاحب تھے ہا ظہر رسالہ یہ رسالہ ہمیں انہوں نے سنایا اور میں سن رہا ہوں کالا ابوید ابوید نے کہا اب رسالا شروع ہوتا ہے اما عن تو نے مجھ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا اختلاف الافی استقمالی و زیادتی ہی و اور امت کے اندر جو اختلاف واقع ہوا ایمان کے مکمل کرنے میں اس کے بڑھنے میں اور اس کے کم ہونے میں تز گرو انا کا احباب تھا مافت اہل ما ظالم اور تو یاد کر کہ تو یہ کہتا ہے کہ تجھے محبوب ہے کہ جان لے کہ اہل سنت اس معاملے میں کس طریقے پر تھے وہ عطاف المنصورہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ الدین کی صحیح سمجھ پر چھوڑ کر گئے وہ کس طریقے پر تھے اس اختلاف میں کون حق پر تھا ان کے ساتھ کون ہے وما الحجت علا من فارق ہنفی اور اس کی دلیل کیا ہے جو ان سے جدا ہو گیا کیوں جدا ہو گیا فَإنَّا قد تقلم الصلف صدر اللہ تجھ پر رحمت کرے یہ تو وہ خطب ہیں جو کہ امت کے سلف صالحین نے صدر حاضیہ اس امت کے شروع میں بیان فرمائے تھے تاب اور ان کے تابعین جو تھے جو ان کے راستے پر چلے جو صحیح راستہ تھا و مم باڈ ہُ الیہ حاضہ اور ان کے بعد جو لوگ ان کے راستے پر ہوئے آج تک یہ وہ چیزیں کوئی ایسی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میں تجھے وہ بیان کروں گا جس پر آج وہ لوگ ہیں جس پر سعدر حاضی العما کے لوگ تھے اور ان کے تعاین اور آج تک وہ راستہ محفوظ و معمون اور موجود ہے اور میں تجھے بتاتا ہوں وقت کدب کتب تو الہ کا بیما انتہا اور میں نے تیری طرف ایک دفعہ یہ بات لکھی تھی جو میرے نزدیک علم کی انتہا ہے جہاں تک میں آخر کار پہنچا کا لگا اس اختلاف میں مشروح مخلسن مخلسن کہہ دیں مشروحن میں نے بالکل شہ کے ساتھ مخلسن بالکل اخلاص کے ساتھ تجھے لکھ کر بھیجی تھی مخلصن سہی وب اللہ توفیق اور اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ یہ ہوا یعنی اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کے لیے ہمیشہ یہ آئمہ اس قسم کی بات اللہ کی حمد و ثنا ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں کہ کہیں شیطان انہیں اس مصیبت میں نہ پھنسا دے اے عالم رحم اللہ جان لے اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرے آمین الّا اہل العلم یہ کہ اہل علم والعنایہ الع اور وہ لوگ جو دین کے ساتھ عنایا رکھتے ہیں جو دین کے اندر کھڑے ہیں دین کی دکھ درد کو لیے ہوئے اس طرح کو فی حاضل امرتین وہ اس معاملے میں جو تو نے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کا استقمال اسے مکمل کرنا اس کا بڑھنا اس کا کم ہونا اس میں دو گروہ میں تقسیم ہوئے فقالت اہدا ایک فرقے نے کہا المان بال اخلاص کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے لیے آدمی خالص ہو جائے بالقلوب دلوں کے اعتبار سے بھی وہ شہادت السنا اور زبانوں کی شہادت گواہی کے اعتبار سے بھی وہ امل الجوارح اور اپنے اعضا کے اعمال سے بھی تو یہ پہلا گروہ ہے جو کہتا ہے اخلاص ہو بالقلوب دلوں کے ساتھ وہ شہادت الفنا اور زبانوں کی گواہی اس پر ثبت ہو وہ عمل امل الجوارح اور جوار ہاتھ پاؤں اور کوات جتنی اللہ نے دی ان کا عمل ہو تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لائن میں ہو جائے دل زبان اور جوارح یہ پہلا گروہ وکالت الفر قت اور دوسرے گروہ نے کہا اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارے لوگ صالحین ہیں انایا بدی ان میں جو دو گروہ ہوئے ہیں تو دوسرے سے مراد ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی ہی ہیں جیسے عقیدت حاویہ والے وکالت الفرقۃ الخرا بل ایمان بالقلوب ایمان دلوں کے ساتھ ہے اس میں تو پہلے کے ساتھ متفق ہے ول اور زبانوں کے ساتھ فمل امالو جہاں تک اعمال کا تعلق ہے فاح و بر وہ اللہ کے ڈر کا ثبوت ہے اور نیکی ہے وہ لعی س ایمان میں سے نہیں ہے انہوں نے کہا شرط ایمان میں سے نہیں ہے کہ ایمان اس کے ساتھ مشروط ہے یہ اعمال نہ ہو تو ایمان ختم ہے یہ ایمان کی شرط نہیں ایمان کا کمال کمال دو یہ تو وہ کاغذ ہوں گے کمپیوٹر کے اس کا ہوگا مسئلہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کے دو میں سے دوسرا کاغذ دو کاغذ دو میں سے دوسرا میرا اس کا آتا ہے کمپیوٹر میں اختلاف نظر کی ہم نے پایا کتاب اور سنت کو بندی جمی تو ہم نے پایا کہ کتاب و سنت یصدقان دونوں تصدیق کرتی ہیں اس طائفہ کی اس گروہ کی جس نے جالت المان ایمان کو قرار دیا نیت کو قول کو اور عمل کو جمی سارے کے سارے تینوں چیزیں ہوں تب ایمان ہے وین فیان ما کالت الخرا اور دو دوسرے فطے نے کہا اس کی انہوں نے نفی کی کہ یہ غلط ہے ول اللہ جی ہوا حجتنا فیضا لکھا اتباع مانا تو اصل بات جو ہے اس میں بنیاد جڑ ہماری جو حجت ہے دلیل ہے وہ یہ ہے اس معاملے میں اتباع مانا تو قبی القرآن اس کی اتباع کی جائے جو قرآن نے جس کے ساتھ کلام کیا مالک نے نتب کیا فم ولا کی اللہ رب العزت بلند وا نے تعالی اللہ تبارک و تعالی بلند ہوا اس کا ذکر جو ہے تعلیم کتاب ہی اپنی محکم کتاب میں اس نے فرمایا فی فردوه اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی شے میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو ان کم تم تو بلاہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر یوم آخرت پر وعلیکم السلام ظال خیر وعلیکم السلام یہ بہتر ہے تمہارے لیے وہ احسن تأویل اور تعویل کے اعتبار سے یہ بہترین تعویل تعویل تفسیر کو بھی کہتے ہیں اور تعویل انجام کو بھی کہتے ہیں یہ انجام و تفسیر کے اعتبار سے بہترین شکل ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں بھی ایک مسئلہ یہی پر ایک نقطہ اگر کسی معاملے میں کچھ اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے میں صلی اللہ علیہ وسلم سستی کرے غفلت کرے یا لوٹانے میں اخلاص کا مظاہرہ نہ کرے تو اللہ نے کہا ان تم تؤمنون اگر تم ایمان والے ہو کیا وہ ایمان والے نہیں رہے کفار ہو گئے لا یہ خوارج کا مسلک ہے ہمارا مسلک یہ ہے کہ وہ ایمان کامل والے نہیں ہیں ان کے ایمان میں بہت بڑا نقص واقع ہوا ال المان المتلق ایمان ہی ایمان مطلق ایمان یہ اور چیز ہے اور مطلق المان جس پر ایمان کا اطلاق ہو وہ اور چیز ہے ان پر ایمان کا مومن کا اطلاق اب بھی باقی ہے ان پر کامل الایمان کا اطلاق ختم ہو لئیس من المؤمنین الکامین یہ ہے مطلب اس کا تو یہ انسا انسٹھ نمبر آیا مبارکہ پھر فرمایا بہ انا ردرا علامہ مبتفہ اللہ علیہ رسولہ صلی اللہ عليه وسلم ہم نے تو لوٹا دیا اس معاملے کو اس پر جس پر مبوس ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکتاب لئیسا فی ذالکہ عارف ناچہ وہ کتاب میں شیخ البانی سے تحقیق دے رہے ہیں کہ اس میں لفظوں کا فرق تھا تو ہم نے اس کو لوٹا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مبوس ہوئے و انزل اور جس کے اللہ کا پیچھے ذکر آ رہا ہے اور جس پر جس کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب نازل کیمان کی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے پایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ایمان کا آغاز اس چیز سے کہ شہادت دے بندہ اللہ کے سوا علانہ ہونے محمد رسول تو نبی علیہ السلاۃسلام اس چیز کو لے کر کھڑے ہوئے مکہ پڑھ لیا غلطی میں سنین دس سال او بدا عشر یا تیرہ سال ید او الحاظ شہادہ اس گواہی کی طرف بلاتے رہے خاصتا خاص یہی گواہی تھی ساتھ کچھ نہیں تھا اس وقت ایمان وا سوا سوا, ہے سوا ہے اس دن جو فرض تھا ایمان اللہ کے بندوں پر اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بس وہ شہادت دے دے کہ اللہ ایک محمد جس نے جواب دیا یعنی جس نے قبول کیا اسے وہ مؤمن ہوا لا ہو اس مند فدین اس کو دین میں جو نام ملا مؤمن کا وہ اس پر اس کو, کو کوئی چیز بھی لازم نہیں کر رہا تھا سوائے اس کے بس اتنا ہی مؤمن کی تعریف میں داخل تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لے وجیب علیہ زکات ولا سیام ولا روزہ علی کا بن شرا دین ان پر کچھ بھی واجب نہیں تھا نہ زکات نہ روزہ نہ شرح دین کی باقی وَإنَّمَا كَانَ تَخْفیفُ عَنِ النَّاسِ روایت اس تخفیف سے تھی رفم اللہ کی طرف سے بندوں پر اللہ کی رحمت تھی یہ اور رفق تھا نرمی تھی ان کے ساتھ کانو حدیث احدم بجاہلیہ کیونکہ کانو آگے حدیث پر زبر ہے اس لیے کہ وہ تھے بالکل نئے نئے اپنے زمانے کے اعتبار سے جہلیت سے اسلام میں آنے والے وجفائیہ اور کانو حدیث آدم بجاہلیہ وجفائیہ جہلیت کے ظلم اور اس کی زیادتی اور اس کی گمراہیوں میں بالکل میں نئے نکلنے والے تھے اگر, علماء نے کہا اگر سارے کے سارے فرائض اللہ اٹھوا دیتا انہیں اس کا بوجھ نفرت کے جسموں پر ایک دم سے اتنے عمل میں داخل ہونا بھاری ہوتا فجا تو اللہ تعالی نے اس کو صرف زبانوں کے ساتھ ایک اقرار بس اکیلا بنا دیا ایمان، الناس اس، اس دن ایمان فرض کیا گیا بس اتنا ہی تھا لوگوں پر. ولا بمکہ اس دن مکہ کی اقامت میں جتنی دیر بھی رہے ساری کی ساری اقامت میں ان پر یہی ایمان فرض تھا شاہ بالمدینہ اور تقریباً تیرہ مہینے مدینے میں بھی یہی ایمان تھا وبعد ہجرا ہجرت کے بعد بھی حالانکہ یہ مہینے گزرے فلماسل رغبۃ جب لوگ اسلام کے اندر اچھی طرح سے داخل ہو گئے وہ حاصلت فیم اور ان کی رغبت اسلام میں ان کی بہت بڑھ گئی یعنی خوب اچھی طرح سے اسلام سے ان کو مانوسیت اور محبت حاصل ہو گئی زیادہ ایمانہم اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا ان صرف فلادعبہ اللہ نے نماز کو رخ کے اعتبار سے کعبہ کی طرف پھیر دیا یہاں پر یہ سب اعمال کو ایمان ملا رہے ہیں ہر چیز جو اضافہ ہوگی اسے ایمان کہیں گے زیادہ فی ایمان ہی یہ ایمان میں ایک اضافہ تھا کیونکہ یہ عمل کو ایمان میں شمار کرتے ہیں اور بیت المقدس, اس کے بیت المقدس کی طرف پڑی جا رہی تھی نورا السماء ہم نے تیرے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے آپ کی نگاہ کو دیکھا آپ کے چہرے کو پلٹتے ہوئے دیکھا فلن ولی جن کا ہم آپ کو ضرور دیں گے اس قبلہ کی طرف جس پر آپ راضی ہیں فول وجہ حرام بس اپنا رخ اپنے نماز میں اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی سمت میں کر لیں سما کن تم اور جہاں بھی آپ ہو فول وجوہ کم تو اس اپنے چہروں کو ہمیشہ اسی کی شطر اسی کی جانب پھیر لو سخاط بہم بہم بال مدینہ پھر ان سے اللہ مخاطب ہوا اور وہ مدینہ ایمان المتقم لہم اسی ایمان کے ساتھ جو ان کو پہلے بھی حاصل تھا ایولہ زینا آمن یہ خطاب جاری رہا مگر آج اس خطاب میں اضافہ ہو چکا تھا کہ وہ نماز پڑھیں اور نماز میں رخ اپنا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کرے کلر ہوں او نہ <عَنُ> پھر کافی کل ہر ایک اس معاملے میں جس میں اللہ نے حکم دیا اور انہیں منع کیا اللہ تعالی نے اسی پرانے نام سے پکارا یا ایو اللہ زینا آمن اس طرح اللہ تعالیٰ نے احکام دی کالا فل امر اللہ نے حکم میں کہا یا ایو اللہ جینا اے ایمان والا ارقا کرو اور سجا کرو یہ وہی ایمان والے جو مکہ میں تھے یا اپنے, اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھو لو چہرے بھی دھو لو ہاتھ بھی کوہنیوں تک دھو لو و کالا صرف اور نہ میں کہا یا مو اے ایمان والو لا تأکل الربا ادم مو سود نہ کھاؤ دگنا تگنا دگنا در دگنا بلکہ آئے گا تو یہ ایمان کے ساتھ جو خطاب کیے یا ایوہ اللہ آمنو یہ صاف طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امال سارے کے سارے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا ائیو اللہ زینا آ اے ایمان والو لا تخل تم حرم شکار کو نہ قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو محرم ہو وعلا هذا اور اسی طرح سے کل مخاطبت ہر مخاطبہ جب بھی اللہ مخاطب ہوا كانت لهم فيها امر او نہیں بعد الہجرہ وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحدة تو اللہ نے جب بھی مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو امر یا نہیں میں بعد ہجر ہجرت کے بعد تو اللہ نے انما اللہ نے نام ان کا رکھا لہذ اس اسی نام کے ساتھ بالاقرار وحدہ جو اکیلے اقرار کے ساتھ انہیں حاصل تھا اس لم یقن ہنہ کا فرض الح جب اس کے ساتھ کوئی اور فرض نہیں تھا لمح یقن ہنہ کا فرض الغ کوئی فرض نہیں تھا فلما نازلات شرائع جب شریعتیں نازل ہوئی یعنی شرائع اللہ کے احکامات نازل ہوئے مختلف معاملات میں بعد اس کے بعد وجبت علیہ ان پر واجب ہوا کیا واجب ہوا وجو بلا اسی طرح واجب ہوا جیسے پہلے وہ واجب ہوا تھا بالکل ایک برابر پہلے صرف شہادت دینی واجب تھی اب جو جو واجب ہو رہا ہے وہ ایمان کے واسطے سے واجب ہو رہا ہے لا فرق نہا کوئی فرق نہیں دونوں میں لے انا جمی کیونکہ وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے وہ بھی امر ہی وہ بھی ایجاب ہی اور اس کے حکم سے ہے اور اس کے واجب کرنے سے ہے فلو ان دہویل قبلہ اگر وہ یہ کرتے کہ جب قبلہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف بدلا گیا اباؤ انکار کر دے ائسلی کہ اس کی طرف نماز نہیں پڑھیں گے تمس سکوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی تو ایمان والے تھے نا اسی پر رہیں گے اس وقت بھی اسم ایمان ہمیں حاصل تھا آج اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں کریں گے تو وہ ایمان کا اسم ہمیں پھر بھی حاصل رہے گا ول قبلا تو لطی اور اسی قبلے پر ہو جاتے جس پر وہ پہلے تھے تو پھر کیا ہوتا, زیانت... کیا ہوتا؟ لم يكن ذلك ان, ان قبلہ کے اوپر زبر آئے گی تمسکو ہے اور وہ تمسک کرنے والے یہ مفول واقعہ میں نے پیش پڑ دی تھی تلتی کانحا لم یقن کچھ بھی کام نہ آتا یہ قبلہ کی طرف نماز پڑھنا فِيهِ نَقْزٌ <لِإقرارِهِم> نہ ہوتا نقز ہوتا ان کا اقرار ایمان کا شہادت ٹوٹ جاتی اور یہ علماء کے جھرمٹ میں لکھ رہے ہیں اس وقت آمد بن حمل زندہ ہے اس وقت یا بن معائن زندہ ہے اسحاف بن رہے موجود ہیں اور, اور علی بن مدینی اور امام بخاری وغیرہ تو شاگرد ہیں وہ شاید پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ نہیں یعنی ایک عجیب کے ماح کے اندر بیٹھ کر یہ گلدستے کا پھول جو ہے یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے <السَّانِيَة> کیونکہ پہلی جو اطاط تھی اللہ کی کہ کلوا پڑھو وہ اطاط زیادہ حق نہیں تھی اس اطاط سے دونوں اسی کی اطاط تھی ثانیہ یہ دوسری عطاط ہے کہ قبلہ کی طرف تم نے منہ کرنا نماز پڑھنی جب پہلی کے ساتھ کو ماننے والے رہیں گے فلما عجابی و رسول ہی اللہ قبول کا ایجابتی ہی مل جس طرح انہوں نے پھر قبول کر لیا نماز کو جس طرح قبول کر لیا تھا اقرار کو توحید کی شہادت دینے کو سارا جمی انمان ہوما یوم از ان ایمان تو ہو گئی یہ دونوں اکٹھے مان ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہما وہ دونوں کیا دونوں اقرار اور نماز یوم از ان اس دن المان دونوں کا نام ایمان ہو گیا تو یہ عمل ایمان میں شامل ہو گیا اضا ازیفت سلام ال ال اقرار جبکہ اضافہ کر دیا گیا نماز کا اقرار کے ساتھ شہید سلاد من پر کو سلاد جو ہے ایمان میں سے اللہ کا یہ قول ہے اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رعوفر رحیم ہے یہاں جو یہ آیا مبارکہ اس کی تفسیر جہاں بھی جا کر دیکھ لیں تمام مفسرین اس پر جمع ہیں کہ کفار نے تانا دیا کہ اگر تو یہ کیملہ درست ہے تابا تو بیت المقدس کی طرف پڑی ہوئی نمازیں سب گئی تمہاری اور اگر وہ درست تھا تو یہ گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا وما کان اللہ علی ادیا اللہ نے نمازوں کو صلاتکم امام بخاری بھی اس کو لائے تمہاری نماز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے بارے میں نازر ہوئی جو فوت ہو گئے تھے وَهُمْ عَلَى الْمَقْدِس> کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور فوت بھی ہو گئے اسی پر ف... اللہ اللہ یہ یہ سوال کیا گیا فنظرت آیا تو یہ آیا مبارکہ نازل میں میں بھی پھر یل یلتمس ڈونڈا جائے گا یہاں مجبور ایمان بعد ہے کون سی باقی رہے گی کوئی کسر نہیں رہے گی تو وہ اسی پر رہے ایک زمانہ تک فلم فلم جب وہ ایک دم سے نماز کے حکم پر مڑ گئے بڑی جلدی سے اسی قبلہ کی طرف جس کا حکم دیا حتیٰ کہ نماز کے اندر بعد صحابہ نے ایک دم اپنا رخ بدل دیا ون شرحت لہا سدور اور ان کے سینے کھل گئے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تو اللہ نے زکوٰۃ کا فرض نازل کر دیا ان کے ایمان کے ساتھ وہ جو اس سے پہلے تھا اس میں اضافہ کر دیا اب زکوت کا وکالا عقیم الصلاد و آتم آتم نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو البقرہ وکالہ جی برہ حتن ایک زمانہ ایک وقت گزر گیا بر حتم دم دہ رہی یہ نماز میں مسارعتن پھرنے کے بعد برہتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے تو انہیں پاک کر دے گا اور ان کا دل کا بھی تزکیا ہو جائے گا بدنی پاکیزگی مال کی پاکیزگی زہر میں ہو جائے گی اور دل کی پاکیزگی ہو جائے گی فلو ممتنعون اگر وہ اس سے رک جاتے منہ زکاة زکاة کے ادا کرنے سے ان دل اقرار, اقرار کرنے کے ساتھ بل السنا اور زبان کے ساتھ زکات ادا کر دیتے یعنی کہتے اچھا زکات دینی چاہیے مگر دیتے کوئی نہ اقام السلاد اور نماز پر قائم رہتے وہ اکام السلات مگر وہ زکات سے ممتنی زکات نہ دیتے لما یہ گرا دیتا ان کے پہلے ایمان کو جو پہلے زائل ہو جاتا وہ ناقزن و سلاد اور ناقز ہوتا یہ اقرار کا ان کا جو لاہ محمد رسول کا اقرار کیا اور نماز پڑھی کما چاہیے اقرار ایسے نماز کا دینا اللہ کو جو تھا انہوں نے دیکھتے البانی نے کافر کر دیتا اسی طرح آج ان کا زکات دینے سے انکار ان کے اقرار اور نماز کے باوجود انہیں کافر کر دیتا اور اس کی تصدیق چاہتا ہے تو لے ابا ابا پڑھنا چاہیے شیخ بانی نے صحیح فرمایا وہ اس میں غلطی مختوط کی یہ فوٹو کاپی بھی شیخ بانی نے دی ہے پہلے صفحے کی بھی اور دوسرے کی بھی. یہ پہلا صفحہ ہے اور یہ درمیان کیونکہ اتا اسلات نہیں آتا کبھی بل مصبق اس میں نے جو بات کی ہے ابھی تک اس کی تصنیق چاہتا ہے آج تجھے تصنیق دو مصدق لحاظہ جہاد ابی بکر صدیق رحمت اللہ علیہ تو یہ ابو بکر صدیق کا جہاد ہے اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں آمین بل مہاجرین کو ساتھ لے کر ول انسار اللہ من العربات عرب کے ساتھ زکوٰۃ کو روک لینے پر کا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ بالکل برابر برابر ہے کوئی فرق نہیں جیسے یا الكتاب تعالو الى بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک توحید یہاں بھی وہ سوات برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی نے مکہ سے جہاد اور ابوبکر صدیق کا کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والوں سے اور زکوٰۃ سے رکنے والوں سے جہاد برابر ہے لا فرا کا نہ کوئی فرق نہیں ان کے درمیان فی کے دماغ خون بہانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل ترس نہیں کھایا ان پر اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے خون بہایا سب از ضروریہ اور ان کی اولادوں کو لونڈیا بنانا غلام بنانا و و اور مال کو مال غنیمت بنانا تو کیا کہا انہوں نے پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ بہت اہم ہے لہذا جی ہادی بکر صدیق رحمت اللہ علیہ بالمہاجرین ون علی عرب ازار قَجِحَادِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فرق فی صفق واغتنام المال فإنما كانوا لها وہ اس کے صرف مان تھے روکنے والے تھے لها لها کی, کی, کی مان عین اس لیے حالت رکھی میں کانو کی خبر وا کیا ہوا ہے روکنے والے تھے انکار کرنے والے نہیں تھے یہ انکار نہیں کرتے تھے زکات کی فرضیت کا اقرار کرتے تھے صرف انہوں نے زکوۃ ادا کرنے سے انکار کیا سما کزال کا کانت شراسلام اللہ پھر اسی طرح تھی یہ بھی کانا کی خبر ہے یہ ساری کے سارے شرائ اسلام کے سما کانت الاسلام کلحا پھر سارے شرائ اسلام اسی طرح نازل ہوئے اور آتے رہے احکامات ایمان کے اندر شامل ہوتے رہے کلاما نازلت شریعت جب بھی شریعت نازل ہوئی سارت مضافتا وہ اضافہ بن گئی علامہ قبل جو اس سے پہلے شریعت تھی لاہ قتم بھی اس کے ساتھ حق ہو گئی وہ یشم الوحا جمی اسم المان اور ان ساری کی ساری شریعت کی جو باتیں تھیں احکام تھے یشم الوحا ان کو شامل ہے سارے کے ساروں کو اسم المان ایمان کا نام فائیو قال اور اس کے اہل کو جو ان شریعتوں کا بوجھ اٹھوائے گئے اور ان کو مانتے ہیں اور ان پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور چلتے مب منون ان کا نام مبمن ہے بحاظہ اللہ غول منظاہبا کو جگہ ہے جہاں پر غلطی کی اس نے جو اس طرف گیا کہ ایمان کو لمبا سمے مبمن جبکہ انہوں نے سنا کہ اللہ تو انہیں مؤمنین کہتا تھا صرف اقرار پر بھی آؤ جب اللہ کلو بھی تو اس کو سارا ایمان واجب کر دیا کہ اس کو سارا ایمان حاصل ہے پورے کمال کے ساتھ کما تعویل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے غلطی کی نبی علیہ السلام کی حدیث کی تعویل میں ہینا سو الا ہوا جب نبی علیہ السلاۃ السلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے فقہ تو آپ نے جواب دیا انت اللہ وضا و قضا تو اللہ پر ایمان لائے اور یہ اور یہ الہلزی الہی رقبہ پھر اس نے جب سوال کیا جس پر ایک مومن کا کی گردن آزاد کرنا واجب تھا اَن عِتْقِ <الْعَجَمِيَّة> ایک اجمی عورت کے آزاد کرنے کا فَآمَرَ <كِهَا> نبی علیہ السلاۃ اسلام نے اس کے آزاد کرنے کا حکم کر دیا مکمنہ <مُؤْمِنَة> اور اس کا نام مؤمنہ رکھا ان کابول تصدیق ہندا ذالا من نما کانا ینزلو متفر یا اللہ کا ایمان نازل ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا تھوڑا قرآن کے نزول کی طرح تو یہ وہ باقیہ ہے کہ جو لونی کو پوچھا کہ میں کون ہوں اس نے کہا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اللہ ہے اس کا تو نبی علیہ السلاۃ السلام نے کہا اس کو آزاد کر دے انہا مؤمنہ یہ مؤمنہ تو یہاں سے ان کو غلطی لاحق ہوئی کہ اتنے سے اقرار کے بعد بھی اس کو ایمان کا نام مل گیا اور اللہ تعالی نے مکہ میں بھی یا ایو اللہ دینا آمن کہا جب باقی کی شرائع نہیں تھی تو باقی کی شرائ بر ہیں نیکی ہیں تقوی مگر ایمان میں نہیں کیونکہ ایمان کا نام تو اس وقت بھی حاصل تھا جب صرف اقرار ہوتا تھا اس وقت اللہ نے یا اللہ زینا امن و کہہ کے نہیں پکارا تو پھر وہ جو ایمان اس وقت نام حاصل تھا آئندہ جو ہیں یہ چیزیں یہ ہم ایمان کے تحت لے آتے ہیں کہ ایمان کے تحت یہ چیزیں جو ہے تقوع اور بر مگر ایمان کے اندر نہیں ایمان تو اس وقت مومن کہہ دیا اللہ نے اس عورت کو نبی علیہ الصلاۃ یہاں سے غلطی ہوئی یہ بتا رہے ہیں کہ پھسلے کہاں سے دوسرے پہ ایک بات بات کہ کہ وہ وہ جو نے کہا کہ وہ مومنہ ہیں تو اب وہاں بھی کوئی یا کس چیز کی بات نہیں ہے اس کا وہ یہ دلان کہہ دلان رہے دلان آ... ہیں اس کا مطلب ہے اناذا علا ما عالم دکا جو میں نے تجھے بتایا خون فل ایمان یہ ایمان کے اندر داخل ہے عورت اس کے بعد اس کے سارے واجبات جو ہیں اس پر واجب ہیں اگر ادا نہیں کرے گی تو جیسے ان کا صحابہ اگر رک جاتے تو کافر ہوتے ابن تعمیہ نے بھی یہ کہا رہی محلہ انہوں نے کہا کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لے آئے تھے نبی علیہ السلاۃ اسلام انہیں کہتے کہ جہاد کرو کہتے کہ سوری جہاد نہیں کریں گے زکوٰۃ دو کہ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو کہتے اکفر الناس ہوتے نبی علیہ السلاط اسلام انہیں ساتھ چلاتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو ساری کی ساری شریعت جو ہے ضائع ہو جاتی تو انہوں نے کہا یہ داخل ہونا ہے ایمان اور آمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ عورت کو نبی علیہ السلام مؤمنہ کا. انہوں نے کہا مؤمنہ کا یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب اسے کبھی آگ نہیں پہنچے گی اور یہ جنت میں چلی جائے گی اس کے بغیر وہ تب جائے گی جب کمال ایمان تک پہنچے گی اگر اس کے ایمان میں نقص ہوگا اس اقرار کے بعد تو پھر جہنم میں بھی جا سکتی یہ ایمان میں دخول ہے اس کے بعد اس کا آئندہ مستقبل بتائے گا کہ یہ کون ہے کامل ایمان ہے ناقص و, و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمیر شاہد اس پر لما غلط میں نے پڑھا و اس پر شاہب لما نقول جو ہم نے کہا ہے وہ دلیل والے اور اس پر دلیل کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے تبارہ کو و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الكتاب قوله کتاب میں سے اللہ کا یہ قول ہے ب ما انزلت ضلعت صورت اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے فہم ہوں یقول تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو کہتا ہےت ہوں حا جی ایمانہ بھائی تم میں سے کون ہے جس کے ایمان میں اس پورا مبارکہ نے اضافہ کیا ہے پر امل لذینہ تو جو لوگ ایمان لیں فضادت ہُم ایمانا تو ان کا ایمان تو زیادہ ہوا اس میں اضافہ ہوا ہم ضبر اور وہ اس سے بشارت پا گئے تو جو صورت نازل ہوتی ہے اس میں حکم بھی نازل ہوتے ہیں شریعتیں بھی نازل ہوتی ہیں اعمال ہی کے حکم لے کر آتی ہے اعمال ہی برے جو ہیں ان سے منع کرتی ہے تو وہ ساری صورتیں جب ایمان میں اضافہ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت ایمان میں سے ہے وقول ان نم المنون صرف وہ لوگ ہیں اللہ دینا وہ لوگ اذا ذکر اللہ جن کے سامنے اللہ کا جب ذکر کیا جائے وجل قلوب ان کے دل دہل جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے و ازاطلیت علیہم آیات ہوں جب اس پر ان پر اللہ کی آیات پڑی جاتی زیادت ہم ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے پہلے بھی تھا ایمان اب ایمان بڑھ گیا ہے کیونکہ ان کے علم میں اضافہ ہو گیا ہے دل جو ہے وہ پہلے ڈرا ہوا ہے اللہ سے محبت سے بھرا ہوا ہے ارادہ کر لیا اس پر عمل کرنے کا وہ اعلیٰ حبیم یا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ضرور انہیں عمل کی توفیق دے گا اور اس پر کھڑا کرے گا جو ایمان کی نئی شکل ان کے پاس اضافے کے طور پر آ گئی ہے اور ایمان میں جو اضافہ ہونے کے ساتھ ایمان کا کمال انہیں حاصل ہونے والا ہے اس میں توقل کرتے اللہ پر اور حوصلہ اپنا پکا کرتے اور کمر باندھتے پھر مواد ملن قرآن مت لو اور اس طرح قرآن بہت سے مواد ہیں کیا کہ دیکھتا نہیں تبارک و تعالیٰ کہ اللہ نے ان پر نہیں نازل کیا ایمان جم اکٹھا ایک ہی دفعہ ساری شریعت نازل ہو جاتی کمال لم ین ضلع القرآن جملتاً جیسے اللہ نے قرآن بھی جملتاً نازل نہیں کیا تبھی اللہ فرماتے ما کنتا تدری مل ایمان بل نبی تو نہیں جانتا تھا ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے ایمان اور کتاب کو وہ رشتہ توڑے ہی نہیں جا سکتا کتاب ایمان ہے اور ایمان کتاب ہے من یہ اللہ کی کتاب میں سے دلیل ہے اگر ایمان کامل ہو گیا تھا اسی اقرار کے ساتھ تو پھر کوئی معنی نہیں ہے اس میں شریعت کے زیادہ کرنے کا ولا ذکر رہا پھر اس کے ذکر کا کوئی باقی نہیں رہتا محل محالی نہ سننا ول آثار المتواترا اور جہاں تک سنت سے دلیل چاہتے ہو اور آثار متواترہ جو صحابہ سے ملتے ہیں فیح المانا اس معنی میں بن زیادات ایمان بجیحا بعد بداباد بعد کہ قواعد جو قاعدے ہیں ایمان کے ان میں جو اضافے ہوئے ایک کے بعد دوسرے کے وفی حدیث, تو حدیث میں ہے اربع ان میں سے کبھی اربع بیان کیے گئے اصول ایمان کی بنیادیں جڑے وفی آخر ہمس دوسری میں پانچ بیان ہوئے وفی سالس تس اور تیسری میں نو بیان ہوئے راب اختر بنظال کا اور چوتھی میں اس سے بھی کی حدیث حدیث زیادہ ہاں بالکل بالکل ٹھیک جزاک اللہ ان وقت عبد القیز عبد القیز کا وفد ہے وعلیکم السلام کالی مخ علیہ فقال نبی علیہ سلاۃ و السلام پر وارد ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللّہ ان حاضل حئی یہ جو ہے نا بلکہ ان درست حاضل ہے یہ جو قبیلہ ہے میں ربیعہ ربیعہ یہ بڑی قتل و غارت مچاتے تھے وقت حالت بینا نہ و بینا کا کفار مدر انا نہیں ہم ہیں حاضل ہے من ربیعہ ہم ہیں یہ قبیلہ ربیعہ سے اور میں یہی ہے کہ اگر بات پوری پڑھنے سے پہلے بول پڑے تو الٹا محوب ہو جاتا ہے بہت ترتیب کا شمار ہے ان ہم ہاغل ہائی یہ جو قبیلہ آیا ہے بن ربیہ ہم بن ربیہ ربیہ قبیلے سے بقد حالت بہن نہ بینہ کا کفار مدر اور ہمارے اور آپ کے درمیان مدر کا قبیلہ جو ہے کفار کا وہ حائل ہے فلس نہ نخلصو اللہ فی حرام تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ان سے نجات پا کے بچ کے خالص ہو کر کہ وہ ہمیں چھوڑیں قتل نہ کریں تکلیف نہ پہنچائے مگر اس شہر حرام میں ہمیں کوئی ایسا حکم دے دیجئے اس پر عمل کرے اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں اللہ کے راستے میں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کو ہم چھوڑ کر آئیں فقا تو فرما عامر کم میں تمہیں حکم دیتا ہوں چار کام ان اربا اور میں چار سے منع کرتا ہوں ایمان پہلا ایمان لهم پھر تفسیر کی نبی علیہ السلاۃ اسلام نے ایمان کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان میں سے دیکھیے کھل کر ایمان میں سے کہہ دیا نبی علیہ سلادا زکات اور زکاط کا ادا کرنا ان تو ما غنیم تم اور جو تمہیں غنیمت کا مال ملے اس میں سے خمس جو ہے وہ نکال دو اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے صلی اللہ یتامہ مساکین کے لیے اور کے انح کم ان دبا یہ دبا کو برتن تھا جس میں شراب پیتے تھے ہند نیچے پڑھ لیتے ہیں امیشا کلوانی نے جو شرح اس کی, کی ہے ہند و نقیر ول مقیر مقیر ہوگا مقیر والمقیر یہ کیا ہے برتن بارہ نمبر وا ہے برتن ہیں جو کہ خالی کر کے بعض جڑوں کو خالی کرتے مظفر کار یہ مقیر جو ہے جڑ کو کھوکھلا کر کے اس کو پیالہ بنا کے اس میں شراب پیتے تھے ایک ہنتم جو ہے یہ بھی کوئی سبز رنگ کا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور یہ جو تھا دوبا یہ غالباً قدو ہے کر قدو کوئی کہتے اس کو خالی کیا ہوا اس کو بنایا ہوا دیا کا یہ شراب کے چار برتن منع کیے اور چار باتیں جن کا حکم دیا اور پہلے یہ کہا کہ میں تمہیں المان ایمان کا حکم کرتا ہوں پھر فرس فراح پھر ایمان کی تفسیر بیان کی شہادت اور اس کے بعد اکام سلاد اطاء زکاط اور خمس کا ادا کرنا اور یہ بھی جو منع کی چیزیں یہ سب کی ماننے سے کالا ابو ابین حدثنا عباد ابن عباد المبی کالا حد ابو جمرا انبنی عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن الخمس حدیث ابن عمر رسّہ صلی اللہ پانچ ولی آ گئی شہادت اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقام و اطاع سکأ اور اس کے بعد صوم رمضان بھی آ گیا اور حج البعید بھی آ گیا یہاں پر پانچ چیزیں آ گئیں و حج البعی ٹھیک ہے اس کے بعد کالا ابو ابیر حد ثنا یہ میں دیکھ لوں حدیث تو صحیح ہے شیخ البانی نے بالکل صحیح ہے مسلم میں ہے یہ صحیح حدیث موجود ہے اس کے بعد کالا وہ بیت حدنا اسحاق عبدالسلمان اراضی انحن تبن انح ذر تبنی ابی سفیان ان اکرماتا ان اکرم تبنی خالدین عمر ان, ان نبی صلی اللّہ علیہ الکا یہ چودہ نمبر جو ہے یہ کل تو وسنادو صحیح علی شرط شیخین یہ صحیح قرار دی شیخ ما جی نے و منطس حدیث ابی حریرا علی نبی صلی اللّہ علیہ و کال انََََََََََ اسلامی سون و ومن منارن کا منار طریق اسلام کے لیے سوا بھی یہ کہتے ہیں ابھری ہوئی زمین کو کہتے ہیں ایک ٹیلہ ٹیلے ہیں اور منار ہیں جو کہ نشان ہیں وہ مسافر کے لیے کہ وہ راستہ صحیح چل رہا ہے مع عالم فر طریق کے منار ہوتے ہیں راستے کے نشانات ہوتے ہیں معالم ایک شہید کی لکھی کتاب اللہ ان کی شاد کو قبول کرے عامد سید قطب رحمہ اللہ وہ پڑھنے کے لائق ہے کالا ابوید ابوید نے کہا من اب جو بلند ہو جائے اور موٹا ہو جائے وہی ایک ٹیلا بن جائے زمین میں سے اور نشان ہو جائے واحد ہے اس کا واحد ہے سبوتاً اور سوت جو ہے یہ جمع ہے منہ ان تؤمن بلا یہ اب جو چیزیں بیان کر رہے ہیں نو یہ پہلی بات ہے تؤمن بلّہ ولا تشری کبھی شعت و اقامت سلاد و اتائی فقات رمضان حجل و ناہی وحلی کا, کا سلام کرے ان پر جب دخل و ان تو اور قوم پر سلام کرے جس قوم پر ازا مرا تب ہی تو ان سے گزرے فمن من ذلك جس نے اس میں سے کوئی شعب چھوڑی فقت تارا کام السلام اس نے اسلام میں سے ایک حصہ چھوڑا ومن کا ہند اور جس نے ان کو سب کو چھوڑ دیا ولل اسلام تو اس نے اپنی پیٹ اسلام کو دکھا دی کالا ابو عبید، یہ ابید کا کیا مطلب ہے تیلے. تیلے تیلے تیلے. اس کا احد جو ہے اکیلا ہے وہ یہ جی جمع ہے سوند قال ابو عبيد حدث اليه يحيى بن سعيد العطار عن خالد بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم اسکی بسرد دیکھ لیتے اصل قطان اصل قطان ہے عطار نہیں التصحيح ابن يحيى ضعیف قد کو حاکم مختلف اعتبار سے کہ یہ یہ مناقدت الِ العدد منها ان کے اختلاف عدد کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہی ابھی ہم دلّہ رحمت ہی بڑی اللہ کی تعریف کی دلیل ہے یہ اور اللہ کی رحمت کو ہمیں بتاتی ہے کہ ان میں ذرا بر بھی تناقض نہیں بعیدہ تو بہت بعیدہ تناقض ہے با ان ماں وجوہا ما عالم تو کا بن نظول فرائضی جیسے میں نے تجھے بتایا اس کی جو مختلف رخ ہے وہ وجو رخ کو کہتے ہیں مختلف جو اس کے رخ اختیار کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرائض ایمان کے متفر رقم علیحدہ علیحدہ نازل ہوتے رہے جب ایک نازل ہوا سلاۃ اللہ اللہ اسلام نے اس کے عدد کو اس کی گنتی کو ایمان نے شامل کر دیا كلما جب اللہ له ہا اخرا پھر جب بھی اللہ نے اس میں جدید ایک نیا شامل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعداد میں اضافے میں شامل کر دیا کلیمات کلمات ہو گئے کزالی کا فرحث المت ان کا یہ حدیث میں آئے جو محبت ہے ثابت ہے اس سے کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری انہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کل تہتر جز پر مشتمل ہے شہادت افضل ترین اللہ کے ایک ہونے کی شہادت اما تت الزا ترین اور اس کا ادنا ترین راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے ہاں عمل ہے یہ عمل ہے بالکل بهذا الحدیث سترہ نمبر اسنادو صحیح الا شرط مسلم وقد اخرجہ فی صفی انجری امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں جو ہے وہ لائے ہیں تابو سعید علی سے حدیث کان زاد انفل عدد فلحی سہ اپنی خلاف اما قابلہ ہُو اگر زائد ہو جائے ادب ایمان کا تو پہلے کے خلاف نہیں بھائی انما تل دائم و اصول یہ دائم ستون ہے اور جڑے ہیں ایمان کی اور اسلام کی وہاں یہی نہ انام تلکت میں عبارک پڑھنے اسپین نہیں بولوں گا کیونکہ میں کتاب پڑھی نہیں مجھے وقت نہیں ملا بیار. بہت سخت معذرت چاہتا ہوں وہاں اتنا متل کا دا اصول فرو احا میں اصل میں آپ کو ترجمہ بیان کرنے کی جلدی کرتا ہوں اب نہیں کروں گا پوری بات پڑھ کے بیان کروں گا انما دعائم و اصول و زائدات فی شعب من غیر تل کا دائم وہ جو پہلے بیان ہوئے ہیں اصول وہ دائم ہیں ستون ہیں اور جڑے ہیں ہی فرو احا اور یہ ساری اس کی شاہ جو کہ اس پر اضافہ ہوا ہے فی شعب ایمان کے زیادہ جانتا قول آخر ما وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یہ جو تہتر والا قول ہے یہ آخری کال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بیان کیا اس کی شاخیں کامل ہو گئی ہمارا گمان یہی ہے ہم یہی سمجھتے ہیں تنا بھی وہ بھی کم الت یہ عدد اس پر ختم ہو گئے اور ایمان کی خصلت اور ایمان کے خسائل جو ہیں وہ پورے ہو گئے ول مصدق لہو کو تبارک و تعلی اور تصدیق کرنے والا لہو اس بات کے لیے قول ہے اللہ تبارک و تعلیوم لکم, لکم اسلام دینا پانچ نمبر کالا عبد الرحمن الرحمان کئی سب کیس مسلم الخطاب شہادی اللہ, اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے کہ یہود نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تم ایک آیت پڑھتے ہو لذیل اگر نازل ہوتی سینا ہمارے اندر لطنا ذا ذالک اليوم عید ہم اس دن کو عید بناتے فا ذاکارا حاضی الآیا تو یہود نے یہ آیت جو ہے اس میں سے جس یہودی نے بکاتھ مت سے اس نے آیت کی یا زوکی را کیونکہ زکارہ نہیں آ سکتا پہلے یہود جمع ہے یہاں پر زکارا واحد نہیں آ سکتا فضو کی راضی آیا تو یہ آیت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کالا امر نے کہا انی لأعلم، میں خوب جانتا ہوں، انزلت، یہ کہاں پر نازل ہوئی وعی ان اور یہ ارفا کے میدان میں نازل ہوئی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و واقف آپ ارفا میں مقوف فرما رہے تھے قالا سفیان سفیان نے کہا وہ اشک اکالا یومل جمع مجھے شک ہے کہ اس نے یوم الجمہ کہا یا نہیں کہا کالا ابو عبید حد یزین سلما ان ہمار ابنی ابی امار کالا تلا ابن عباس حاضی آیا ابن عباس نے یاد تلاوت کی رضی اللہ تعالی و انودی اور ان کے پاس ایک یہودی تھا فقال يهودی، يهودی نے کہا لو انزلت آیا اگر ہمارے اندر نازل ہوتی لط تخنا ہم اس کے دن کو عید کا دن بنا لیتے قال ابن عباس وَإنَّا يوم عید یہ یوم عید ہی میں نازل ہوئی کون سا یوم تھا یوم جمع آتن و یوم عرفا کو جمعہ کا دن تھا فی آ گیا فیوم یوم جمع آطن و یوم عرفا کیونکہ ہے اس لیے زیر آئے گی یوم جمعن یوم ارفا یوم جمعہ یوم ارفا کو ابو عبید ابو عبید کا حد ثنا اسماعیل ابراہیم ان دابو دبنی ان دابو دبنی ابید ان شابی کالا نظر بہ ان پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرفہ میں وقوف فرما رہے تھے ہینا عظم حل الشرک جب شرک جو تھا وہ زائل ہو چکا تھا وَهُدِمَا مَنَارُ الْجَاهِلِيَةِ اور جاہلیت کے منار گرا دیے گئے تھے وَلَمْ يَتُفْ بِالْبَيْتِ اُرِيَانِ اور کوئی ننگا بیت اللہ کا تباہ کرنے والا نہ تھا اس کی اثنات مرسل ہے فَذَكَرَ اللَّهُ جَلَّا اکمال الدین فی تو اللہ نے ذکر فرمایا جو آیا مبارکہ میں دین کے مکمل ہونے کافات قبل قبل ادھر کچھ اور ہے؟ فیا پن میں فیما قبل وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلمت یہ نازل ہوئی فیما یوروا جو روایت کیا جاتا قبل وفات نبی نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے و سمانی ایک اور اسی یعنی اکاسی رات پہلے کالا ابو عبید کزال کا حد ثنا حجاجل فلاؤ کان کامل بال اقرار اگر ایمان اقراری کے ساتھ کامل ہوتا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن مکہ تھا فی اول نبوا کما یقول اگر مکہ ہی میں ایمان کامل تھا اور یا ایزین آمن کا جو ہے وہ اسم وہ حاصل ہو جاتا ہے صرف اقرار سے اور باقی چیزیں جو ہے ایمان میں نہیں ہیں تو پھر اس تقمیل کا کیا فائدہ تکمیر کا کیا مانا فا یق مالو شی ان کیسے اللہ کامل کرے گا شعی الباہ جس کو اس نے پورا کر دیا آخر ہی اور اس کا آخر ہو گیا بس کامل صرف اقرار کے ساتھ ہو گیا اس کے ساتھ تھوڑا سا ماجی زکوٰۃ کے بارے میں یہ ایک دلیل ہے آپ پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے کہ یہاں گولہ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑی سخت غلطی لاحق ہوئی ہے یہ تو محتاط نہیں تھے بلکہ یہ بغات تھے یہاں پر یہ ایک کتاب ہے میرے پاس اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی الانشراح ورف الزیق بکر نصدیق شخصیت او وہ اثرح ادبور علی محمد محمد اصل <أَسَّلَّابِي> یہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی ہے ہیں ماشاء اللہ توبی بھی عالم کیوں کہ آپ نے یہ پیچھے جی یہ جو لاکھیا بنایا ہاں اس میں بھی ہاں اس میں بھی آ ہے یہ بھی ایک دلیل ہے اور یہ بھی لائیں اب کیونکہ یہ ابن جریر تبری بھی لائیں تفسیر تبری میں اور تاریخ طبی میں ابن کثیر لائے ہیں اپنی تفسیر میں اس کے بعد امام بخاری ایک عجیب طریقے سے لائے جو امام بخاری کا انداز ہمیشہ اپنا ہی ہوتا ہے وہ اور بھی مانی زکوٰۃ کے بارے میں ممکن عین کے بارے میں سخت وعید لائے ہیں اور ایک انہوں نے یہ باب جو ہے وہ بنایا ہے کہ باب الباعتی علی اقام صلاط و عطا زکات بعید کا باب اکام صلاط و اطاء زکاۃ نیج ضین بن منیر نے لکھا جو شعرے ہیں بخاری کے اتنے حجر اس کو لائے ہیں فتول باری میں انہوں نے کہا کہ یہ جو باب امام بخاری نے بنایا ہے اور یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف وہ واجب نہیں ہے جو باقی واجبات کی طرح ہو بلکہ یہ ایسا واجب ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت لی اور اگر بیت میں یہ واجب جو ہے اس کا کوئی انکار کرتا ہے یا اس سے انتنا ہے تو وہ بیت اس کی فصح لََََََََََََََََََََََ بھار اور اس کے نیچے امام بخاری پھر حدیث لائے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اللہ اکاملا و الزکات و نسب یہ کل کہ میں نے اس پر بعت کی نبی علیہ صلاۃ سے اسلام کی کہ میں نماز قائم کروں گا زکوۃ دوں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ کروں گا اس کا مطلب ہے جو کفار کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو کر کفار کے ساتھ خیر خائی کرے وہ کافر ہے اس کی بائک ٹوٹی ہوئی ہے خیر خواہ بے شک نچلے درجے کی ہو آخری درجے کی جو اسے اسلام میں داخل رہنے دے حق نہ ادا کرے خیر خواہ کا نہ کس ہے کامل الیمان نہیں ہے المطلق ایمان المطلق حاصل نہیں مطلق المان اسے حاصل ہے یہ فرق ہے الایمان المطلق بالکل امان ایمان جس میں کوئی کفر نہیں اور مطلق الایمان جس پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے اس پر مؤمن کا اطلاق ضرور ہے یہ کامل الایمان نہیں تو اس پر امام بخاری عجیب نقطہ لائے ہیں یہ باب باندھ کر جو بیان کیا مفسر نے کہ امام یہ کہنا چاہتے کہ ان عام واجبات سے اس کو یہ خصوص حاصل ہے کہ اس پر رسول اللہ بیت لیتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیت کے یہ ارکان ہیں اگر یہ رکت گیا تو بیت کہتے ہیں کہ وہ اماں اصناف یہ اس کتاب میں مختر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ قسمیں جو تھی مرتدین کی ترک ال اسلام جملہ تن و تفصیلن کچھ تھے جنہوں نے پورا اسلام چھوڑ دیا مجمل بھی اور تفصیلی بھی و آاد نیا نبی علیہ صلاط اسلام کی موت کے بعد اور وہ بت پرست ہو گئے اور اسی کو لائے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحیمہ اللہ اپنی کتاب مختصر سیرت رسول میں سیرۂ ابن حشام سے اور انہوں نے بھی ان کو مرتد کھل کر کہا پھر حافظ ابن تیمیہ نے بھی ان کو کھل کر مرتدین کہا ہے اور بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ واجب جو شریعت کے اندر واجب ہونے کے اعتبار سے اپنی واضح دلیل رکھتا ہے اور اس کے وجوب میں کوئی شبہ نہیں اس کا امتناع کوئی بھی قوم اس سے ممتنعین ہوں گے تو وہ کفار ہوں گے اس سے رکے مثلاً کوئی قوم تالے لگا دے مشروں میں نماز نہ پڑے تو وہ کفار ہو گئے اور مشروں کو بند کر دے نماز سے رک جائے زکوۃ سے رک جائے تو وہ کافر ہوں گے بلکہ ابر رضی اللہ تعالیٰ نے کام یہ تھا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا وہ عباد کچھ بت پوجنے لگ گئے وہ میرے من من نبوا بعض نے نبوت کا دعویٰ کیا من بعض نے کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے اسلام اور ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کا اعتراف کرتے تھے وہ سلاد نماز پڑھتے تھے عن لیکن وہ رک گیا اپنی زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اسی طرح سے موت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لوگوں نے اس کو سمجھا کہ اب اسلام ختم ہو گیا ممن ہوں من تحیرہ کچھ حیران ہو گئے وہ ترددا اور تردد کرنے لگے اس بات پر ون تذر علا من تقون کہ کیا اب حالات بنے گئے نبی علی صلاحطلقان نبی المام اگر نبی ہوتا تو اس کو موت نہ ہو آتی وہ کلو ظال کا وقت رہا علماء الفک بس <وَسِّيَر> اور فکر کے علماء نے اور سیر کے علماء نے سیرت لکھنے والوں نے ان ساری قسموں کو واضح کیا ہے انََََََََََ اعلی رد یہ مرتدینف خطابی نے یہ کہا خطابی یہ کہاں پر اس نے کہا ہے اللہ یہ دو نمبر ایک نمبر یہ شرح صحیح مسلم نوبی میں یہ بہت بڑی وکی بات ہے شرح نوبی میں خطابی نے کہا ان آل ردع یہ مرتدین کانو دو قسمیں تھیں صنف پہلی کیا تھی ارتدال سے فرقے اور ملت سے نکل گئے واد ال القف کف کی طرف واپس چلے گئے ملت کو انہوں نے پھینک دیا و حضی پھر اس فرقے میں دو گروہ تھے اے دا اصحاب تھے تجزاب کے وہ نبی علیہ السلات وسلام کو نبی مانتا تھا اور شریک سمجھتا تھا اپنے آپ کو ان کی نبوت میں پھر اس کے بعد دوسرے تھے اسود انسی طلحہ وغیرہ یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے وہ عظیم فرقہ جو من کر من کر سعیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی علیہۃسلام دن کے من کرتے عن الدین دوسرا گرو دین سے مرتد ہوا یہ مرتد کہہ رہے ہیں خطابی اور یہ شرح نبوی ہے وہ ان کر اس شرائع اس نے شریعتوں کا انکار کیا یعنی شریعت کے حکموں کا انکار کیا شرائط کا اسلام کے راستوں کا انکار کیا جو اللہ نے ہمیں دیے وہ طرح کچھ انہوں نے نماز چھوڑی و زکات زکوۃ چھوڑی وغیرہ قی رہا الدین اور دین کے دوسرے امور چھوڑے وہ آد اللہ مکان ولی جاہلیہ اور جاہلیہ کی طرف ہو گئے تیس طرح ہو گئے بہ الاخر الآخر ان میں سے ایک اور قسم تھی ہم اللہ فر رقو بینسلات ہی انہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا اکر اس نماز کا تو انہوں نے اقرار کیا وہ ان کرو فرض زکوط کے فرض ہونے کا انکار کیا وہ وجوب ادا امام, امام کو ادا کرنے کا ان میں کئی قسمیں تھیں جیسے ابو بید قاسم بن سلام نے کہا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا زکوۃ کے وجوب کا وجوب کا انکار کرنے والے تھے وجوب کا انکار نہ کرنے والے تھے تیسری قسم وہ تھی جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار تھے انہوں نے اپنے سرداروں کو دی سرداروں نے واپس انہیں لوٹا دی اور کہاں دینی زکوات بالکل وکات کا نام ان کے ذمن میں فرمایا اللہ سدو ہوں انزاری کا آگئی وہ بات کہ انہوں نے زکوۃ دی مگر ان کے قبیلے کے رو نے اس کو آگے نہیں بھیجا اور ان پر ہی تقسیم کر دی اور اس کو قابو کر لیا قریب انادیم اسی قسم کی, تقس... جو تقسیم ہے، مرتدین کی، یہ قاضی ایاز نے کییاز کا مقام ہر کوئی جانتا ہے, میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تین قسمیں تھیں سنفن پہلی قسم آد پتوں کی پوجا میں چلے گئے سلما اور اسد انسی دوسرے جھوٹے نبوت, نبوت کے دعوے کو ماننے والے اور صنف الثالث تیسری قسم دے اس تمرع علی الاسلام اسلام پر قائم رہے ولکن لم جاهد الزکات انہوں نے زکات کا انکار کی صرف متاول اور تعویل کی بہ انها خاصت بزمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھی علیہ الصلوۃ والسلام وقسم ڈاکٹر عبدالرحمن بن صالح المحمود یہ ہمارے اس وقت حاضر کے عالم موجود ہیں الحمدللہ یہ وہی عالم ہیں جنہوں نے المحنت المفنت جو طالب الرّحمٰن صاحب نے کتاب بنائی ہے کہ اس میں انہوں نے تمام جو المحنت المفنت کے بدعی عقیدے تھے ان کے مقابلے میں انہوں نے اہل سنت کے عقائد کو لکھ دیا ہے تو اس پر ان کا جو ہے وہ نوٹ ہے صالح المحمود کا تو یہ وہ صالح المحمود ہے انہوں نے کہا المرتدین الی اربع اصناف انہوں نے کی کی سلم وہ ایک سجا فن ان کرو وجوات ایک ہے جنہوں نے زکات کے واجب ہونے کا انکار کی وجہ اور اس کا انکار کر دیا وہ صنفن انکار نہیں کیا کوئی کسی قسم کا کسی کے لیے لحاظ ملاظہ نہیں ہے یہ ہمارے علماء سلف ہے اور یہ دیکھیے کہ یہ جو کتاب لکھنے والا ہے اور اسی طرح سے تبری بھی امام تبری بھی اپنی تفسیر میں جب یہ نقل کرتے ہیں اختلاف تو صرف ان مانی زکوۃ کے بارے میں کرتے ہیں. یعنی یہ مرتدین کی وہ قسم تھی جس میں صحابہ کے اندر رضوان اللہ علی مجمعین اختلاف ہوا باقی اختلاف کی بات نہیں جو بتوں کی پوجا میں چلے گئے جنہوں نے نماز کا انکار کر دیا جنہوں نے کہا, کہا کہ اگر نبی ہوتا تو موت کیوں آتی وہ تو گئے سارے اختلاف ہوا تو اسی سے یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے چار نمبر بخاری مسلم دونوں میں لمح طوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ابو بکر کانا ابو بکر یہاں کانا تام ہے اور ابو بکر تھے اس وقت خلیفہ اور اس معاملے کے ذمہ دار رضی اللہ تعالی عنہ بکا فارمن کا فارمین عرب اور ابر عرب میں سے جو کافر ہوئے سو کافر ہوئے اتنے لوگ کافر ہوئے کہ دو مسجدیں بچی فقال عمر یعنی ان کے یہ مبالغہ ہے دو مسجد بیت اللہ اور مسجد نبی اور چند قبائل بچے فقال عمر رضی اللہ عنہ اے خلیفہ رسول لوگوں سے کیسے لڑے گا وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر تو مجھے تو حکم دیا گیا ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ اس وقت تک لڑو فرمان قالہ جس نے وہ کہہ دیا فقر اسم منی مالہ ونفسہ اللہ بھی حق کی ہی سوائے اس کے حق میں حق الاسلام زکات اس کا مطلب ہے کہ سلاد سے جو کوئی رک جائے تو اس میں ابو بکر اور عمر کا کوئی اختلاف نہیں اس لیے وہ سلاد کو پیش کر رہے ہیں ایک اصول اور معیار کے طور پر مم. ورنہ سلاد کے پیش کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں جی جب سلاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے سلاد میں کوئی اختلاف نہیں تو وہ بھی تو عمل ہے نا اور زکوۃ بھی عمل ہے تم نے کہا تو سلاد اور زکوات میں فرق کیوں کرنے لگ گئے گیا زکوۃ حق کل مار زکاة حق مال کا واللہی لَو مَنَعُونِ عَنَاقًا اگر وہ ایک بھیڑ کا بچہ بھی مجھ سے روکیں قَانُ يُعَدُّونَهَا الٰى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دیتے تھے لَا قَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِيهَا میں من اس کے روکنے پر ان سے قتال کروں گا وفی روایت واللہی لَو مَنَعُونِ عِقَالًا ایک رسیوی بکرا باندھنے کی دمبا باندھنے کی روکیں گے قانو رسول اللہ جو اللہ کے رسول کو دیتے تھا کتنا ہے کہ بکری کے ساتھ رسی بھی آتی تھی اگر وہ رسی بھی اب گلے میں نہیں ہوگی میں پھر بھی ان کے ساتھ کتاب کر کے ان کی گردنیں اتاروں گا نہ اللہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ نے ابو بکر سینا پہچان واللہ رجح ایمان ابی بکر ایمان بکر بی ایمان ہاج کہ واللہ اس پوری امت کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ راجہ ہوا وہ افضل ہوا اور اس سے زیادہ ہوا قتال ان مرتدوں کی قتال میں یہ عمر کے الفاظ ہیں اور یہ کہاں ہے محمد احمد, محمد احمد ہے تو انہوں نے لکھا یہ عمر کا قول نقل کیا ہے اس کی سند جو ہے وہ شیخ زبیر علیزئی سے پوچھنی چاہیے اور مزاح کا یقون وقت کا علی عمر بہونا بکر نے عمر کا جو تھا وہ سینہ کھول دیا تجا بھی عمر دلیل ہاں اسی دلیل کو ان پر الٹ دیا کال فائزہ کالونی دماغ الا بھی حق کی ہا فاروق کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے اور صدیق آگے سے کہہ رہے ہیں کہ عمر نماز اور کے درمیان فرق کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہتا, ہے کہ جو کہتا کیسے مسلم کی حدیث یہ آئی ہے دوسری, دوسری؟ یہ اس پر جو ہے انہوں نے ابو بکر نے الٹا عمر پر ایزا کالو جب انہوں نے یہ کہہ دیا آسم و منی دما ام اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے اللہ بھی حق کی ہا وہ بخاری کی بعض روایتوں میں یہ حق ہے انہوں نے کہا انہوں نے یہ لفظ بولے نا ابو بکر نے کہ ان زکوٰۃ حق المال زکوٰۃ حق ہے مال کا اس کا مطلب ہے یہ حق ہے اللہ کا بدن میں سلاد جو ہے اور زکوٰۃ حق ہے مال میں تو جیسے وہ حق ہے وہ حق ہے اللہ بھی حق کی ہا وہ حساب تو حق تو ہو گیا جب حق پر لڑنا ہے اللہ بھی حق کی ہا تو استثنا موجود ہے تو اس استثناء کی وجہ سے مت سمجھیں یہ ہے اس روایت میں اللہ بھی حق کی کے لفظ نہیں آئے فقاد آسم و بندی مالا ہوں نفس اللہ بھی حق کی آئے ہیں وہ حساب اس کا حساب اللہ ہم نے غور نہیں کیا لفظ تو میں نے جس پڑھ جائے تو, تو مستثنا کرتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کافر ہونے سے نہ بچے گا جب کلمہ کفر یا کفر کا عمل کرے گا یا شرک کا <احسان> تو مکرہ کو مستثنا کر دے مکرہ بچ جائے اس کو رخصت ہے تو اللہ حق کی اس کا حق ہو تو پھر نہیں حکم دیا گیا ہے انکات میں لوگوں سے کتاب کروں عمر صرف اتنی بات پر اعتراض کرنے والے واقع ہوئے دوسری بات کو نہیں لے رہے فمان کہ جس نے اس کلمہ کو کہہ دیا فقط آسام مننی مالا ہوں اس کا مال مجھ سے بچ گیا اور دم بھی بچ گیا اللہ بھی حق کی ہی ہاں یہ مال بھی میں لے سکتا ہوں اور دم بھی اس کا خون نبہ سکتا ہوں اگر اسی کلمے کا حق ہو اس کلیمے کا حق اس نے کہا جو مال میں ہے وہ زکوٰۃ ہے اور جو بدن میں ہے وہ سلاد یہاں سے استدلال کیا اس لیے بھائی صاحب مول اللہ یہ شیخ صاحب ایک بات ہے یہاں پہ سنو رضی اللہ کا جو مکالمہ میری جو میں نے سنا تھا یہ تھا کہ کیا وقت آپ ان سے مطلب لڑائی کریں گے جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں انہوں نے پھر یہ پڑھی تھی بنائے نماز والا آج تک میں نے نہیں پڑھا شاید آپ کو ولت فیملی لاحق ہوئی ہو اگر روایتیں بخاری مسلم کی جو سری روایات ہیں ان میں یہی ہے کہ کلمہ پڑھ رہے اور اس کے بعد اس کا جان مال خون مجھ پر حرام ہے سوائے بھی حق کی حال کیونکہ اگلی بات جو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا عمر تو قرآن اپنا اس کے اندر اس کے اندر فرق کرتا ہے نماز جی ہاں یہ بات جو یہ زیادہ بات صحیح جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں اختلاف کا امکان ہی کوئی تھا نماز منافق بھی پڑھتے تھے بے نمازی کو صحابہ کافر سمجھتے تھے سب صحابہ اس میں ان کے ماں بہن بھائیوں کا اختلاف ہی نہیں تھا اس مسئلے کو انہوں نے بلکہ معیار کے طور پر استعمال کر دیا کہ تو فرق کرتا ہے نماز میں نماز کے لیے تو تو مانتا ہے اور زکوت کے لیے کیوں نہیں مانتا کہ نماز کو تو حق سمجھتا ہے اس کلمے کا اور اس کو حق نہیں سمجھتا یہ حق نہیں ہے یہ بات ہے ایسا ہی کافر ہوگا جیسا ہندو یا سکھ یا کوئی اس طرح نہیں نہیں اس سے بڑا کافر ہوگا وہ اس لیے کافر ہے یہ یہ واجب القتل ہے اس کو تو چھوڑا جا سکتا ہے اچھا شیخ صاحب یہ آپ نے پیچھے ایمان کا بیان کیا یہ اہناب کے ہاں ایمان کا بڑھنا یا کم ہونا یہ ذرا یہاں سے پڑھ لیتے ہیں عقیدہ تحویت سے اچھی بات ہمیں فائدہ ہوگا یہ چیز یہ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اور وہ کیوں اس میں پھر گمراہ نہیں کہے گئے باد اللہ تخلّہ ولی فرحمہ اللہ کو یا اس کو امام ابو جعفر تحابی کو والایمان واحد ایمان ایک ہے عقیدہ تحابی ہے وہ آہلحو فی اصلی ثوا اور اہل ایمان اس کی اصل میں جڑ میں سارے برابر ہیں اس کے بعد شارح کیا کہتا ہے ابن ابل وہ بھی حلفی ہے وہ کہتے ہیں وہ آہلحفی اصلی ثوا اس کے جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ اپنی جڑ ایمان کی بنیاد کے بارے میں برابر ہیں وہ تفاظ اور ان میں جو فضیلتیں ہیں ایک دوسرے پر بالحقیقت و مخالفتِل ہوا کہ حقیقت ایمان کسی میں کتنی ہے اور مخالفت جو ہوا ہے خواہشات کی وہ کتنی ہے وہ ملازمت اور وہ اولا چیز کو جو بہتر چیز ہے اس کو کتنا اختیار کرتا ہے اور چمٹتا ہے وفی بعض النسخ نسخ آتا ہے کہ یہ تفاضل ہے بالخشیتی کتنی خشیت ہے اللہ کی اس میں دل کی امال لے آئے نا اس میں بتنا تقوا بدلا کو مشترک تصدیق پہلی عبارت میں یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے تصدیق میں مشترک ہیں ولا کن ات باد اقوام من بعد عصبت تصدیق بھی ہر ایک کی برابر تو نہیں ہوتی کما تقدم نظیر ہو بے قول ہل و دا فی جیسے کہ ان کا نگاہ کے بارے میں کال گزر چکا اور اس کی کمزوری کے بارے میں پھر عبارت الخرا یشیر الا انت تفاوت بین المنین بھی اعمال القبول قلوب و امت تصدیق فلا تفاوت فی ال اظہر اظہر کبن یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور بالکل اس سے بچ گئے ہیں کہ یہ قلوب کے اعمال کو اس میں لا رہا ہے ابو جعفر کہاوی کہ قلوب کے اعمال کی وجہ سے اہل ایمان میں تفاوت ہے ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں تم جب قلوب کے اعمال لاتے ہو تو جوارے کے اعمال کو ایمان میں کیوں نہیں لاتے پھر قلوب کے امال کو بھی نکال دو پھر تمہارے نزدیک مومن ہوگا ابنیس بھی کیونکہ اللہ کی تصدیق تو اسے بھی حاصل ہے تو یہ کہتا ہے تصدیق میں بھی فرق کرتا ہے امام ابو جعفر تہاوی کہتا ہے جیسے دیکھنے میں ہم سارے دیکھنے والے یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی میری نگاہ آپ کی نگاہ سے کمزور ہے اس کی اس سے زیادہ تیز ہے کہتا ہے اس میں بھی تو فرق ہے نا تصدیق میں بھی فرق ہے یعنی یہ صرف خوارج کا رد کرنے کے لیے ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ورنہ یہ اہل ایمان میں سے ہیں اور عمل کے بارے میں انتہائی حساس ہے اور انہیں ایک اعتبار سے یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ وہ نہ ہو کہ ہمارے ان اقوال کی وجہ سے لوگ عمل سے بھاگ دیں تو ان کو اور ان کو ہم کیسے برابر کر سکتے ہیں جو ان اقوال سے اور ان اعمال سے یہ کہتے ہیں کہ ہوا یش حد الہ الحمد اللہ کیونکہ ہمیں ایک سوری عالم نے بتایا بہت بڑے مجاہد تھے وہ کہنے لگے حمزہ بسیون نے اور اس کا ابن بعض کر آدمی نیچے پڑھ لیں رحیمہ اللہ تاکہ دل جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا کالا اچھا وہ تھوڑا میرا خیال ہے اس میں وہ کر لیں وقفہ تو پھر کرتے شیخ ابن باز نے کہا کو لو و ایمان واحد و آلو فی اصلی ثوا حاضہ فی نظر اس میں نظر ہے یعنی یہ قابل تحقیق ہے بل ہوا باطل بلکہ یہ باطل ہے فلے سا عل الامان فی اہل ایمان اپنی اصل جڑ کے اعتبار سے برابر نہیں ہے بلہم وہ تفاوتن بلکہ وہ ایک دوسرے سے درجے میں تفاوتن کہیں زیادہ عظیم عظیم بہت بڑی تفاوت بہت آگے پیچھے ہیں ان کے درجے اوپر نیچے ہیں فلے ایمان الرسل کا ایمان ہی رسول کا ایمان دوسروں کے ایمان کی طرح نہیں ہے قما عنّہ سا ایمان الخلفا الراشدین و بقیہ الصحاب رضی اللہ عنہ مسل ایمانحم ان کا ایمان دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے وہا قذا لئی ایمان المنین کا ایمان الفاصین مومنوں کا ایمان فاسق کی طرح نہیں ہے وہ تفاوت بحاثہ بھی معاف القلبی بلا بلّہ و اسماعی و صفاتی و شرعی عبادی و ہوا سننا وجما خلاف اوروں نے بھی رد کیا فوجان نے بڑا خوبصورت رد کیا رحیم اللہ حافظ اللہ اور یہ راج ہی کو بھی بہت زبردست لمبا یہ پڑھ گئے سر یہ جو دو طرح کے یہ نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ تھے ان دونوں کو مطلب یہ مسلمان ہی مطلب دوسرے یہ ہیں نا ہاں جی دوسرے یہ ہے نا یہ عقیدت حاویہ کی قسم کے لوگ یہ دوسرے جو ہیں ہاں جی دوسرے برجیات برزیات الفاظ کہا گیا کہ یہ عمل کی حیثیت کو گرنے نہیں دیتے باوجود یہ کہنے کے اب وہ آ گئے ہیں کہ بسر میں جیسے فرق ہوتا ہے تو فرق تو آپ نے ایمان میں پھر ڈال دیا تو بڑا بڑا فرق ہوتا ہے ایک چاند بھی دیکھ لیتا وہ جب کہ بالکل باریک ہوتا ہے ایک کو کچھ بھی نظر نہیں آیا اور جو جہالت کی ان کی قبیت تھی اس میں نئے نئے وہ نکلے تھے بلو ہم نفرت میں پنجاب نکلا تو اب نگل اسلام کی حدیث ہے وہ بادل اسلام غریب غریبہ یہ اس غربت والے دور کی بات ہے جب اس نام بالکل پر یہاں پیدا نئے نئے لوگ سے باہر جہنگی ہیں اور آگے کے حدیث کے دانتوں کے ایک وقت آئے گا جسے علماء کہتے ہیں کہ دوسری طرح کی اس نبی پہ لوگ اب ہم یہ رائے کیوں نہیں ان کو دیتے کہ صرف ان کا جو زبان کے ساتھ اقرا ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے اور, اور اگر عمل کے اندر تھوڑی بہت کوتاہی ہو تو اس پہ اس طرح کی سختی نہ اطیاتی جائے جس طرح اس وقت نہیں اطیاتی گئی دوسرے دوبارہ اس وقت ایمان کے ساتھ باقی شرائط تھی نہیں وہ کامل تھے اب ساری شرائیں مکمل ہو چکی ہیں شرائط کے مکمل ہونے کے ساتھ جس قدر کوئی ان پر عامل ہے اتنا ہی اس کا ایمان جو ہے وہ تکمیل کی طرف ہاں ڈال رہتا تو ان کے دل جو وہ اس سے نفرت کرتے ہیں فساد علاق دان اور ان کے جسم جو وہ سفیر ہو جاتے ان کے پیش کر رہے تھے کے اقرار کے لسان محدارات کو صرف زبان کے اقرار کو اکیلے اس کو جو تھا وہ کافی جانا گیا اس کے اب اللہ کی نفس میں ان کی صحیح حدیث کی ہے کہ اسلام اس وقت اس غربت میں تھا اور ایک وقت آئے گا تو اسی طرح غریب ہو جائے گا اور آج ہم یہ سمجھتے واؤ کہ بھگوان کی آج بھی غربت کا دور ہے لیکن جو اس میں علت بھی وہ علت موجود نہیں اس اعتبار سے کوئی غربت نہیں اسلام محفوظ اور محمون ہے اور اسی طرح سے طاہر کرمتی نے جب بیت اللہ میں بیٹھ کر قتل و غارت کی اور یہ بکواس کی کہ آئینہ تیرن اباب کوئی ابابین نہیں ہے اس نے پتھر اکھاڑ لیا حجر عصمت اور اس کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا بائیس سال وہ ان کے پاس رہا تیرہ سو سترہ ہجری میں لے گیا اور اس کے بعد اس نے بائیس سال بعد اپنے شیعہ خلیفے کے کہنے پر واپس کیا کہ اس نے کہا یار ہم کافر تو ہیں ہی تو انہوں نے بالکل ہی کھول کر ہی لوگوں میں اپنی پہچان کروا دی اس نے بیت اللہ کے اندر قتل و غارت کی زمزم کو لاشوں سے بند کیا اور حد درجہ کی خباصت کی ابن کثیر کہتے ہیں کہ علماء نے یہ کہا کہ تئر اباب اس لیے نہیں آئے اور اس وقت اس لیے آئے تھے اللہ عالم بے ثواب گمان ان کا یہ ہے کہ اب شرائ اسلام مکمل ہو چکی اب مسلمانوں کے اس واقعہ کو برداشت کرنے کی قوت ان میں تھی اور اس وقت تو ابھی اسلام آنے والا تھا اور اس کے لیے اسے ایک تاریخ ساز واقعہ بننا تھا اور کوئی بھی اسلام کے لیے رسوخ رکھنے والا شخص اس ارتھ پر موجود نہ تھا جو کہ بیت اللہ کو ابراہ کو ڈھاتے ہوئے دیکھ کر بیت اللہ کی تعظیم کے لیے کچھ بھی اپنے دل میں باقی چھوڑے سارے لوگ جو ہے جو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ ایک تعظیم کے ساتھ بچا رہا تھا کیونکہ اللہ کا یہ مخصوص جو ہے خطہ ہے اور اللہ نے اسے ہمیشہ سنبھالا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مدد بھیج دی اس وقت مدد کرنے والے موجود تھے اور ان کی اپنی کوتاہیوں کی سزا انہیں مل رہی تھی اور انہیں شریعت پوری معلوم ہو چکی تھی اور یہ برداشت کی قوت رکھتے تھے اس لیے امت میں ایک میں مقد نہ ہوا یہ سہولت انہیں نہیں دی گئی کہ ابابیل آ جائے یہ سہولت اتنا ابابیل کا آنا ایک دلیل ہے آسمانی جیسے آج نہیں ہمیں مل رہی کہ ڈرون پر ایک دم سے ابابیل حملہ آور ہو جائیں اللہ ڈرون گرانے شروع کر دے نہیں گرتے کوئی بھی اس لیے کہ الحمدللہ آج مجاہدین میں ایک تو یہ ساری مصیبتیں ہمارے اپنی کرتوتیں یہ جو ہم ذلیل ہوئے مسکنت اور ذلت کے ایام یہ ہم نے اپنی عزت خود کھو خو دی ہے کیونکہ ان اللہ راب قومن حتہ یغ راب ان فسم یہ تو ہم نے خود کھو خو دی ہے یہ ایک سزا ہے اور ایک سبق ہے ہمارے لیے اور تمہیس ہے ایک طرف یہ ہے کہ الحمدللہ اسلام کے شرائع اتنے محفوظ و معمون ہیں کہ ہمیں صبر کے راستے بھی معلوم ہیں اور ہمیں اس کی حکمتیں بھی معلوم ہیں ہمارے سامنے تاریخ اسلام بھی ہے الحمدللہ آج عافیہ صدیقی بھی مرتب نہیں ہوئی اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد تو فرق ہے جی ہاں لیکن جب تک دین کی نہیں ہوئی اس تربیت بھائی یہ ایسے بھی ہے اب کے سوال کا جواب ایسے بھی ہے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا عرب کے باہر ٹھیک ہے ایران پہ حملہ ہوا فارس پہ ہوا اس وقت وہ لوگوں پہ تو دین یکدم ہی آ تھا جیسے آج غریب غفبت کا دور ہے تو وہاں پہ کیوں نہ انہوں نے مکی زندگی یا پہلے لاعلا کی بات کی گئی ہیں مطلب لاعلا کا صرف بنیاد پہ ہی جو ہے ان کے ان کو میں مکی کی بات اشارہ تو یہی ہے جیسے ایک حدیث آتی ہے قطا کلام میں آپ بھول نہ جائے ایک حدیث آتی ہے جس کو شیخ المانی نے صحیح کہا اور زبیر صدیف کہتے اور بہت سارے علماء نے صحیح کہا کہ ایک وقت آئے گا قرآن اٹھا لیا جائے گا مین بدا و یعود یہ عقید، عقیدہ بھی اہل سنت کا اسی سے شروع ہوا اسی کی طرف لوٹ جائے گا اور اس سے اس حدیث کی تصحیح نظر آتی مین بدا و الیہ ہی ابھی ہم پڑھ چکے عقیدہ واسطیہ یہاں بھی موجود ہے تو قرآن اٹھا لیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا قرآن اور لوگوں کو اس کے الفاظ اٹھائے جائیں گے لوگوں کو اس کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ یہ پڑھے گی تو کیا وہ رابی پوچھتا ہے صحابی سے یہ انہیں فائدہ دے گا تو وہ جواب دیتا تن من النار انہیں آگ سے نجات جات دلوائے گا اس وقت رہی کچھ نہیں جائے گا اس کو پھر وہ فائدہ واپس لوٹ آئے گا آج بھی اگر وہ حالات ہو جائیں تو وہی وہ فائدہ واپس لوٹ آ جائے گا نہیں اس کو تو منافع نہیں کہ ویسے بھی جان پر بنی ہوئی تھی اس وقت کلمہ پڑھنا کو مذاق تھا جیسے آج خلافت قائم ہو جائے بالفر یا امارت قائم ہو جائے پاکستان کے سرحدی حصوں میں اور امیر المدین کوئی بھی ہو اس کی بیت کرنے کے بعد آدمی پھر ہر وقت دیکھے گا کہ یہ بیل ہوئی آ بس دینے کے لیے آ یہ فون کس کا فون ہے ادھر ادھر چھپتا پھرے گا ان کے گھر رات گزار رہے کبھی ان کے گھر گزار رہے ہیں وہی حال تھا اس وقت کلمہ پڑھنا کو مزاق تھا لوگ اپنے سرداروں کو مارتے تھے معززوں کو مارتے تھے معمولی آدمی تو مار کھاتا ہی تھا معزز لوگ بھی نہیں بچ سکتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کا چچا صف میں لپیٹتا اور دھواں دیتا تھا اور وہ رئیس تھے بڑے اچھا جیسے نماز پہ او بکر رضی اللہ عنہ دونوں بھی متفق ہیں بعد میں بھی خیر دونوں کے اتفاق ہو گئے تو اس وقت جب ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ تو جیسے ذبیحے کا معاملہ ہے یا نکاح کا ہے یا دوسرے اس کے معاملات ہیں اس کے سب سے پھر ہم لوگ اس پہ اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے یا بعض طور پہ کیوں نہیں سمجھتے کافر اس کا ذبیہ نہیں گایا جاتا نا ہمیں پتا ہو کہ اس نے ضواب کیا ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تو ہم تو کبھی نہیں کھائیں گے مردار کبھی نہیں ان پابند پابند ہونا ہونا اس میں یسیر اختلاف علماء ایک ہے ذاتی طور پر نہ پڑھنا یا ممتنعین کا ذکر ہو رہا ہے جو رک جائیں اور روک دیں ایک عمل کا ایک قوم میں ایک پوری جماعت بن کے طائفہ بن کے کھڑے ہو جانا بدماشی کے ساتھ اسلامی حکومت میں بے بس اپنے اپنے دی دی شک جرم میں فرق آئے گا جیسے ان لوگوں نے مسلم کو جو نبی کہتے تھے توبہ کی بنو حنیفہ کے محلے میں آباد ہوئے پھر کسی نے ان میں سے کہا کہ مسلمان حق پر تھا تو باقی خاموش رہے رپورٹ ہوا تو خلافت نے شورا نے یہی فیصلہ کیا جو چپ رہے ان کو توبہ کا موقع دو جس نے بات کی اس کی گردن اتار دو اس کو توبہ کا موقع بھی نہ دو اچھا ایک نماز کی اگر ہی مندہ پڑتا ہے میں چار پڑھ لیتا ہوں تین پڑھ لیتا ہوں تو پانچ وہ بھی ارداز وغیرہ کے نزدیک تو ایک نماز پڑھنے والا بھی ان علماء کے گروہ کے نزدیک کافر اور مرتد ہے مگر دوسرے جو علماء ہیں ابو بصیر وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ راجیہ قول یہی نظر آتا ہے کہ جو شخص کبھی کبھی چھوڑتا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہتے وہ بارڈر پر ہے یا ابود اللہ الحرف اسے ڈرانا چاہیے اور انمل آمعلومل خواتین <بِرْخَوَاتِيم> اس کا خاتمہ فیصلہ کر دے گا وہ کون اور یہ قول سب سے زیادہ مناسب اور دلائل دی ہے حکم دارک سلاد رسالے میں ابو بصیر نے کثیر دلائل دی باقی جو چٹا بے نمازی ہے اس میں یسیر اختلاف صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اس میں اختلاف کی ابن ہضم نے رحیمڈہ اور ماضی قریب میں شیخ المانی نے کہ وہ قفر الگنا کفر ہے صحابہ تقریباً سارے اس پر جمع نظر آتے ہیں اور متقدمین بھی دیکھ لیجیے وہ عبید کا بھی یہی انداز ہے اور ممتن وہ ہیں جو رکے بدماشی کے ساتھ کھڑے ہو سامنے یہ جو ہے یہ استحلال ہے عمل جس طرح میں جمعہ میں بھی کہہ چکا کہ جس طرح آج کل عورتیں شادی بیاہ میں باقاعدہ بیوٹی پارلر سے تیاری کے ساتھ بے حیا بے شرم لباس میں لوگوں کے سامنے آنے کے لیے سفر کرتی ہیں وہ حال جو ہے بک ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے پھر آ کر وہ اس دن بالکل بے پرواہ ہو کر غیر محرموں کے ساتھ تصویریں اترواتی اور اپنا حسن دکھا دکھا کر بدکاری کی دعوت دیتی تو یہ استحلال معلوم ہوتا ہے اس کے بعد وہ عورت کہ جی میں اسے بالکل آرام سمجھتی ہوں ایک عالم کا کام ہے مفتی کا کام ہے میں کوئی فتو نہیں لگاتا ہے بدترین لفا کا یہ کیسا اس عورت کے اندر ایمان اور اسلام کہ آج اسے بالکل اپنے بدن کے بارے میں کوئی ہوش ہی نہیں اور اسلام کے خلاف بغیر بلوا کیا ہے انہوں نے یہ بلوہ ہے ایک آدمی بدکاری کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے ایک چوک میں بدکاری کا اعلان کرتا ہے ڈیٹ دیتا ہے اخبار میں چھپاتا ہے کہ اس دن بدکاری ہوگی اجتماعی طور پر آ کر دیکھو اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے اور تاج ہوٹل کراچی میں تھا اس میں دو دیکھ کر آئے تھے ڈانس جب میں پڑھتا تھا بی فارمیسی میں اور وہ صدقے واری جا رہے تھے اس ڈانس کے کہ عورت ڈانس کرتی تاج ہوٹل میں میاں بیوی بی کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا پتہ نہیں وہ کس طریقے سے کوئی لڑکیاں بیوی بی بی بنا کے لے گئے ہیں اور انہیں بسا تو وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ڈانس کرتی تمام کپڑے اتارتی حتیٰ کہ آخر میں بالکل ننگیوں کا کر ڈانس کرتی کیا کہہ جی یہ عورت کب مسلمان ہے کہ جی میں بے پڑھ لوں بس ویسے تو اللہ کو مانتی توحید میں داخل ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھ کیسے ہم یقین کریں گے یہ عمل تو استحلال کو شو کر رہا ہے داڑی میں عام سب کو لوگ ڈھنکے کی چوٹ پہ کٹواتے ہیں وہ بھی ڈھنکے کی چوٹ میں کٹواتے یہ وہ بالکل طریقہ نہیں ہے داڑھی کٹانے میں وہ شرمندہ ہے اور ان کو جب سرزنش کی جاتی اس آنکھیں نیچی کرتے ہیں اور کبھی اس گناہ پر دلیری نہیں کر دینا اس کی دعوت دیتے ہیں یہاں دعوت دینا ہے گناہ کا گناہ کو اجتماعی طور پر کرنا ہے اور گناہ کی بھی وہ شدید قسم ہے جو معاشرے میں بدترین فساد کا باعث بنتی داڑھی کا فساد اس کی ذات تک زیادہ متعلق ہے اس کا فساد پورے معاشرے میں ننگی اور بھی. کیونکہ ان نہا زانیہ ز زانیہ زانی زانی یہ نفصِ نبی رسل وسلم اگر اس کو زنا کی سزا نہیں دی جائے گی اس لیے کہ اس نے بل واقع فی الواقع ذرا نہیں کیا مگر اس نے ذرا کی دعوت دی اور یہ مقدمات ہیں ذرا کی اور یہ پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے رہی داڑھی مونڈنے والا اپنے کو لپیٹ میں لے رہا ٹھیک ہے ایک یعنی اس کے بل کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی حد تک لوگوں کو دلیری ہو رہی مگر وہ دعوت نہیں بنتی یہ دعوت بنتی بہت فرق ہے نہیں ہوا دونوں جرائم کے اندر جو نماز کیا ہے ہم نہیں؟ ہم ہمیں اگر رپورٹ ہو گیا کہ آخری نماز اس نے پڑھی تو ضرور پڑھیں نصیب ہی نہیں ہوئی جب تک انشاءاللہ اللہ اللہ کا اس سے اچھا ارادہ نہیں اگر اللہ رب العزت کا اس سے ارادہ وہ ہوتا جو کفار کے ساتھ ہے تو اسے نصیب نہ کرتا نماز پڑھتے پڑھتے لوگ نماز تارک صاحب دارالسلام والے کہتے نما اسلامی کا اچھا خاصہ مذہبی آدمی دینی کام کرنے والا این موت کے قریب بچوں کو کہتا ہے قرآن لاؤ وہ لے آئے کہتا گوار ہے نا میرا اس پر ایمان نہیں ہے مر گیا اللہ بدقسمتی کی انتہا ہے اللہ تعالی حتیٰ اور خبیص طیب خبیص و طیب کو جدا جدا کرتا ہے ابو سفیان کو مرنے نہیں دیا اللہ تعالی نے حالانکہ وہ آ گیا تھا سب میں حذیفہ بن یمان سے غلطی بھی ہو سکتی تھی نہیں ہوئی اس لیے کہ آخر وہ جنتی تھا کون اسے مار سکتا تھا اللہ تو اس کے دل کو جانتا تھا یہ چیز بہت پہ نہیں ہے نہیں ایک ہے جس کے پاس اقرار ہے باقی کچھ نہیں ہے ایک ہے جس کے پاس باقی سارا مجھے اقرار ہی نہیں ہے تو باقی کیا رہ گیا اس کا توحید کا اقرار ہی نہیں ہے توحید پر وہ ہے نہیں مشرق ہے بد نصیب ہے اس کے مال رہے گا بغیر رجسٹریشن کے مقام دیتا آج تو پڑھتے ہیں جیسے اس وقت باعث کی ضرورت نہیں تھی اقرار کے بعد وہ مخالفت کا طوفان اٹھتا تھا کہ اس کا اقرار خالص ہونے میں کوئی شبہ ایک فیصد بھی باقی نہیں تھا کہ مارا جا رہا ہے عورت ذات کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیر دیا گیا اس وقت کیا تھا نواق کا سوال اس وقت تو کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا تھا ایمان لانے والا جی آئمہ کے دور میں یہ نواقز اصول دین یہ سارے اصول فکر یہ سب صحابہ کے طرز عمل سے اور قرآن و سنت کی آیات سے اور نصوص سے نکالے ہوئے ہیں یہ جی صحابہ میں خود بخود موجود تھے وہ اسلام کو نبی علیہ سلاۃسلام سے سمجھے تھے اور ان سے پڑھا تھا ان میں یہ ساری چیزیں تھیں انہی کے اقوال وغیرہ سے یہ چیزیں مرتب کر کے علماء نے آسان بنائی ہمارے لیے سنت ورنہ یہ سب چیزیں موجود ہیں وہیں سے آئی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اگر مرجہ کر رہے ہیں کہ دو گروہ ناقز میں اختلاف نہیں کرتے ناقص میں یہ مرجیت الفقہا یہ کہتے ہیں کہ جس کو نبی علیہ سلاۃ السلام نے کفر کہہ دیا اور مخرج انل ملا ہے جب کوئی عمل کی وجہ سے اس کفر میں چڑھا گیا اور مخرج انل ملا ہو گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسّلم اسے قفر اس عمل کو اس کال کو کہہ رہے ہیں اور مخرج انل ملا ہے یہ کول اگرچہ ایمان میں داخل نہیں ہے مگر نبی علیہ السلاۃ والسلام کا فرمانا اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اس کے مرتکب کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا وہ اس طرح سے جمع خرچ برابر کر لیتے تو کہتے اصل میں یہ عقیدے کی خرابی ہی کا ایک ظہور ہے کیونکہ اس پر گواہی اللہ کے نبی کی آ گئی یہ تو کام مقام العقیدہ یہ وہ امال ہیں جو عقیدے کے قائم مقام جیسے کہ مانی زکوٰۃ ہے ان کا عمل عقیدے کے قائم مقام اس میں یہ کہا جائے کہ ان کا عقیدہ درست غلط ہے ایمان ختم ہو گیا مقام العقیدہ ہاں جی تو اس میں ایمان نہیں ہے مرجیات الفگاہ کریں گے کہیں گے کہ یہ اس کے ایمان کے ختم ہونے کی علامت ہے ختم کر دیتا ہے بہت خوبصورت مثال دی ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت جی وزو کیا بابا نے کے لیے وزو کیا گروہ جو بنے ہیں وہ صرف امال کو ایمان وہ کیوں بنے ہاں وہ کیوں بنے پہلی بار ایمان کے اندر یہ اختلاف ہوا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے ٹھیک ہے خوارج نے یہ کہا اذا زالا زالا ضالا جب ایمان گھٹا تو ایمان تو تصدیق تھی تصدیق کا گھٹنا شک ہے وہ گیا سارے کا سارا لہذا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ لئی سب وہ کافر ہے حوارج نے کہا مو تاضرہ نے کہا اس کا نام کافر نہیں ہے اس کا نام فاسق ہے مگر وہ محلد فرنار ہوگا ہمیشہ آگ میں رہے گا جامعہ نے کہا کافر ہے خوارج نے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا محتلہ نے کہا ہمیشہ آگ میں رہے گا مگر نام اس کا فاسق ہے نام کا فرق کیا بات ایک ہی ہوئی انہوں نے ان کی یلغار کو نظریاتی یلغار کو روکنے کے لیے اس کا دوسرا عکس جو تھا ایکسٹریم اختیار کی انہوں نے کہا ایمان تم جیسے کہتے ہو نا کہ اگر اس میں ذرا بھی خرابی آئی تو وہ گیس اور وہ گناہ جو ہے وہ خرابی ہے ہم گناہ کو ایمان شامل نہیں کرتے اور عمل تو جب ڈاکٹر صاحب موقع آئے گا تو تب میں نے اس نے پڑھ لیا اب جو نماز کھڑی ہوئی تو نماز نہیں پڑھتا ہم کہتے بھی یہ کیا وہ کہتے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا تو نماز تو میں نہیں پڑھوں گا نکل گئے اس وقت اس لیے مسلمان مانیں گے کہ اس کا مستقبل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس چیز پر فیصلہ کریں جو اللہ جانتا ہے ہمیں تو اس پر حکم دیا گیا جو ظاہر ہے نا ویلیٹیٹ اس لیے कर कर کہ وہ کرما وعدہ ڈاکٹر صاحب اس نے وعدہ کر لیا نا وعدہ کر لیا اس وعدہ کرنے کے بعد جب ابو طلحہ سے شادی ہونے لگی ہے امیں انس کی رضی اللہ تعالی انہ تو انہوں نے پیغام بھیجنا کہ تیرے جیسے آدمی کے پیغام کو واپس نہیں کیا جاتا مگر میرا مہر ہوگا کہ تو اسلام لا تو اس کو کیا پتا اسلام لانے کے بعد یہ کیا کچھ کرے گا آئندہ اس کا اقرار ہے قول ہے اس کی مردانگی ہے وہ ایک قبائلی سردار ہے اور وہ ایک قول والا آدمی سمجھا جاتا ہے اس لیے اس نے شادی تک کر لی ابھی اس نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ کچھ صرف کلمے کا وعدہ کیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں میرا ماہر یہ ہوگا کہ تو اسلام لائے گا یہ تو جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ کے بعد میرا الہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوگا جس کی میں عبادت کروں جو جو لوگ کے معنی سمجھتے سمجھتے ہیں ہیں کو کی عرب ہمارے یہاں <لازم> <مارے> اتنا سمجھتے ہیں اس نے اللہ کو الا مان لیا محمد کو رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اب ہندو کو کافر سمجھتا ہے اگر پہلے ہندو تھا اب عیسائی کو کافر سمجھتا ہے یہ کو جو بھی ہے جس سے نکل رہا ہے یہ یقین کرتے ہیں وہ اور اس کلمے کے بعد اسے اپنا بھائی بنا کر سیدھا مسجد میں لاتے پھر وہ نماز پڑھتا ہے اب وہ کہ نماز میں نے نہیں پڑھ لی تو سارے متردد ہو جائیں گے یہ کس قسم کا مسلمان ہم نے کیا اس کو سمجھائیں گے دو چار دفعہ پیار سے محبت سے اگر وہ کہتا ہے نماز میں نہیں پڑھ سکتا سوری باقی سب کچھ کروں گا جائے جائیں جانم ٹوٹ گیا کلیماں کیونکہ وضو کر کے شامل ہوا تھا اب اس نے واضح طور پر آواز کے ساتھ ہوا نکالی تو میں تو نماز نہیں پیچھے پڑھوں گا میں تو یہی کہوں گا بھائی بہت ہی ڈروں گا تو میرا بھی وزو ٹوٹ گیا تو میں جاؤں گا ادھر یہ پڑھا لے تو پھر کیونکہ یہ قتل کروا دے گا مجھے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اور اگر نہیں ایسی بات تو سارے کہیں گے بھائی جا جا کے دوبارہ کر کے اگر نیا نیا مسلمان ہے تو چلو اس کو پتہ نہیں تھا مان لی کوئی حرج نہیں اس نے توہین نہیں کی تو یہ تو واضح بات ہے کیسی وہ بات کرتے کچی سی بات ہے اب دیکھیں اب اب نے وہ دل کے امال کو بھی لے آئے ہیں اور وہ دوسرے بھی لے آئے ہیں اور بصارت کا بھی کہہ دیا ہے کہ نگاہ کمزور بھی ہوتی ہے تیز بھی ہوتی بات تو وہیں آ یہی ابن تیمیہ کہتے کہ دل کے امال تو تم لاتے ہو تو پھر جوارے کے کی اعمال کیوں خارج کرتے ہو میرے دل, دل کے امال بھی خارج کر دو املس بھی پھر مومن ہو جائے گا پھر اس کا کیا جواب دو گے دل کے اعمال تصدیق کے اعتبار سے تصدیق تو وہ کرتا ہے کرامیہ نے یہ کہا ہے کرامیہ نے کہا کہ منہ سے اقرار کر لے جو بھی عمل کرے خیر وہ مسلمان ہے جہمیہ نے کہا دل سے اقرار کر لے منہ سے اقرار بھی نہ کرے تو مومن ہے ہاں تو باقی ہے ہمارے فخار جو ہے یہ احناف جو صالحین ہیں انہوں نے عملی چھوٹ دینے کے لیے نہیں کیا یہ تحجد پڑھنے والے اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرنے والے انہوں نے اصل میں اس کا خوارج کا رد کرتے ہوئے یہ ہلو کر لی جیسے جہاد کے لیے ابھارتے ہوئے لوگوں کو مجاہدین نے قبر پرستی سے تھوڑی سی غفلت کر لی رد میں وہ شدت نہ رہی جد چاہیے تھی تو یہ ہوتا ہے انسان میں یہ کمزوریاں آتی جو جہازی ہوگی وہ نہیں یہ مؤخر نہیں ہوگا کیونکہ ابن تیمیہ کے اپنے عمل سے ثابت ہے کہ عین گم کے رنگ میں جب بادشاہ میں آصر نے یا خالد اپنا ولید کہا تو اس نے بادشاہ کو بھی ٹوک دیا اور اس نے کہا کل حالانکہ بادشاہ کو ٹوکنا انتہائی خطرناک ہے سر عام لوگوں کے سامنے تو وہ تو قتل بھی کروا سکتا ہے کہ مولوی کپڑوں سے باہر ہو رہا ہے اس کو اتنی تو میں نے اجازت نہیں کہ سر آپ میری اتار کے ہاتھ پکڑا ہے مگر یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کا روب ہے وہ پوچھتا کفارہ کیا ہے جو میں نے کہہ دیا اسی طرح الرد عل البقری میں آتا ہے تین سو چون صفحہ یا کیا ہے کہ ابن تیمیہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تاتار کے ساتھ کتاب کے لیے جا رہے ہیں مگر وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے یا خائفینہ من التطر اے تعطار سے خائف لوگوں او ز ابی عمر ابی عمر کی قبر کی پناہ پکڑو تو پھر ابن تیمیہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ قتال کے اندر صحابہ ابو عمر سے بڑے اولیاء موجود تھے پھر بھی ان کے پاؤں اکھڑ گئے جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہو تم کس کی پناہ پکڑتے ہو اللہ کی کیوں نہیں پکڑتے تو وہ کہتے اس جہاد میں اہل معارفہ شریک نہیں ہوئے یعنی ابن تہمی خود بھی شریک نہیں ہوئے اس کے باوجود وہ سب کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے باوجود ہم مرنے والوں کو سب کو برابر نہیں کرتے انما جو جس نیت پر گیا ہم نے کیا خود نہیں شریک خود نہیں شریک, خود نہیں شریک ہوئے <تصفح> <تصفح> <تصفح>